کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ اور زکوٰۃ کے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے زکوٰۃ ہمارے مذہب اسلام میں ایک اہم فریضہ ہے اور صاحب مال پر مخصوص شرائط کے پائے جانے کے بعد یہ فرض قرار دی گئی ہے لہذا ہر صاحب مال جو مسلمان ہے اور اس میں شرائط پائی جاتی ہیں اسے کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرے لازم سی بات ہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کب اس پر واجب ہے کب نہیں اور شرائط اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ایک مسلمان اسی وقت جان سکتا ہے جب اسے ان تمام شرائط کا علم ہو لہذا حقیقتاً ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جو تھوڑا بہت بھی مال رکھتا ہے ان مسائل کا سیکھنا یعنی زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے اگر ان مسائل میں کوتاہی ہوئی یعنی ہم نے مسائل نہیں سیکھے اور ان مسائل سے ناواقفی کی بنا پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی رہ گئی تو میدان معاشر میں ہمارا یہ عذر بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا کہ یا رب کریم ہمیں پتہ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر قرآن عظیم ارشاد فرمایا فص ال ذکر ان تم لاتا مون کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو یاد رکھیے کہ آج دنیا میں کوئی بھی دار الحرب نہیں ہے دارالحرب اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان مذہب اسلام کی کوئی بھی عبادت اعلانیہ طور پر نہ کر سکے آج آپ پوری دنیا میں چلے جائیں ہر مقام پر کوئی نہ کوئی مذہبی عبادت کرنے کی اجازت موجود ہے اور جہاں پر ایسی اجازت ہو اس کو دارالاسلام کہتے ہیں اور جو دار الاسلام ہوتا ہے اس میں جہالت یا کم علمی عذر نہیں ہے یعنی مسئلہ سیکھنا لازم ہے لہذا زکوٰۃ کے مسائل اس کے بارے میں جمی تفاصیل اس کے بعد اپنا محاسبہ اور اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل اختیار کرنا یہ سب ہم پر لازم ہے تو ہم سب سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ زکوٰۃ در اصل مال کی مخصوص مقدار پورے ہونے کے بعد اس میں سے ایک مخصوص مقدار نکال کر ایک مخصوص فرد کو اس کا مالک کر دینا ہے اس طرح کہ دینے والا اپنا نفع بالکل جدا کر لے تو اس تعریف میں آپ نے چند چیزیں دیکھیں ایک یہ کہ مال کی مخصوص مقدار ہوگی وہ آپ کو بتائی جائے گی پھر اس میں سے بھی ایک مخصوص مقدار نکالی جائے گی وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی پھر ایک خاص فرد کو ہی دے سکتے ہیں اس خاص فرد میں کیا کیا شرائط ہوں گی وہ بتایا جائے گا پھر اس کو مالک بنانا لازم ہے اور اس کے بعد اس طرح مالک بنائیں کہ اپنا نفع ہم بالکل جدا کر لیں جب یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل ہو جائے گی یہ تعریف کامل طور پر اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم زکوٰۃ کی شرائط پر تفصیلی کلام کر لیں گے اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس تعریف کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا مطلب ہے لہذا اس سے پہلے کہ میں زکوۃ کی شرائط کی جانب باؤں پہلے ہم زکوٰۃ کے شرعی حکم پر غور و تفکر کر لیتے ہیں یاد رکھیے کہ جس شخص میں زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے چونکہ اس کی فرضیت قرآن عظیم کی واضح اور قطعی آیات سے ثابت ہے لہذا اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرے گا کہ زکوٰوٰۃ ہم پہ فرضیت فرض نہیں ہے ہم ادا نہیں کرتے ہیں یعنی ادائیگی سے انکار کا مطلب ہے فرضیت سے انکار تو اگر کوئی فرضیت سے انکار کر دے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اگر کوئی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو زکوط اس پہ فرض ہو گئی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہا ہے دیر کرتا ہے سستی اختیار کرتا ہے تو ایسا شخص فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے اور شرعی لحاظ سے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے <سؤال> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل کیا کہ جو شخص سونے اور چاندی سے اللہ تبارک وطع کا حق ادا نہیں کرتا تو برود قیامت یہی سونا اور چاندی ٹکڑوں کی شکل میں لائی جائے گی اور اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان ٹکڑوں سے قیامت کے دن اس کی پیشانی اس کی پیٹھ اور اس کے سینے کو داغا جائے گا اب آپ خود سوچ لیں کہ تمام مخلوق کھڑی ہوگی اور اس کے سامنے داغنا ہوگا اور یہ جہنم کے اندر نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دن میں یہ عمل ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر اگر اللہ تبارہ کا وطہ ناراض ہوا اور اس نے عذاب میں مبتلا کر دیا تو سب سے پہلا عذاب میدان محشر میں ہی شروع ہو جائے گا اور اس وقت آدمی سب کے لئے تماشا بن جائے گا تو ذی شعور صاحب عقل اور سمجھدار شخص کے لیے یہ قتعین مناسب نہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو آخرت کی اس ذلت میں مبتلا کر دے لہذا زکوۃ کا حساب کرنا بہت ضروری ہے حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بعض عرب قبائل نے زکوات کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ زکوۃ کی ادائیگی انتہائی اہم فریضہ ہے حالانکہ وہ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا وہ باقی احکام اسلامیہ کا انکار نہیں کر رہے تھے باقاعدہ کلمہ پڑھتے تھے کلمہ گو تھے لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے انکار کی بنا پر ان کے خلاف جہاد فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم آج کے دور میں بھی زکوات کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اور واقعی حکومت اسلامیہ ہو تو حاکم اسلام پر لازم ہوگا کہ ان کی غریف کرے اور ان سے زکوٰۃ لے اور اگر کوئی زکوۃ کا انکار کرے تو پھر اس کے مطابق شرع احکام کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوات کا واضح طور پر حکم دے دیا عقیم الصلاح و آت الزکا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو چنانچہ چونکہ آت و زکا یہ امر کا سیگا ہے اور فق حنفی کے روح سے امر جب بھی آتا ہے اگر وہ مطلق ہو اس کے اندر آگے پیچھے کوئی فوائد کی بات کوئی مطلب یہ کہ دنیاوی نفرے کی بات نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں امر مطلق ہے اور امر مطلق سے وجوب ثابت ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض اور واجب ہے اب میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی شرائط کے بارے میں انشاءاللہ کلام عرض کروں گا زکات کی بنیادی طور پر نو شرطیں ہوتی ہیں پہلے اجمالی طور پہ ان نو شرائط کو آپ سماعت فرمائیں پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیل اور ان سے متعلقہ ضروری مسائل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے اور اس میں ترتیب اس طریقے سے ہوگی کہ انشاءاللہ ان شرائط کی تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کروں گا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ ان ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی اور اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنے کا انشاءاللہ مکمل طریقہ بھی عرض کیا جائے گا لہذا پہلے آپ بالکل صبر و تحمل کے ساتھ اس جمی تفاصیل کو سماعت فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خلاص کلام بتایا جائے گا کہ آپ کے مال میں سے کس کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اس مسئلے کو جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے گھر کی ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے پاس جو مال موجود ہے اس کے بارے میں شرح حکم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس پہ زکوۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو حساب کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس تجارت کا مال ہے کیش پیسہ ہے سونا ہے چاندی ہے اور دیگر ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے تو کس طریقے سے ہم حساب کر کے زکوات کو نکالیں گے لہذا زکوات کی بنیادی طور پر نو شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو بالغ ہونا نمبر تین عاقل ہونا یعنی عقل والا ہونا نمبر چار مال اس شخص کی ملک میں ہو نمبر پانچ ملک میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر وہ قابض بھی ہو اس کے قبضے میں بھی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مال ہم ایک مال کے مالک کہلائیں لیکن ہمارے قبضے میں نہ ہو مثال کے طور پہ مال چوری ہو جاتا ہے اب اس مال کے مالک ہیں لیکن وہ قبضے میں نہیں ہیں تو اس لیے چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس مال کا مالک ہو اور پانچواں یہ کہ وہ مال اس کے قبضے میں بھی ہو چھٹی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے جس پر زکوٰۃ بنے گی وہ قرض سے فارغ ہونا چاہیے یعنی ہم پر کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو یہ ضروری ہے ساتواں یہ کہ وہ جو پیسہ ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے یعنی پیسے سے مراد جو بھی ہم مال پہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں یہ ان پوری تفصیل ہم آگے عرض کریں گے آٹھواں وہ مال بڑھنے والا ہونا چاہیے جس کو شرعی اصطلاح میں مال نامی کہا جاتا ہے یعنی بڑھنے والا مال اور نواں یہ کہ اس مال پر پورا ایک سال گزر چکا ہو تو یہ نو شرطیں ہو گئیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو بالغ نمبر تین آقل ہونا نمبر چار اس مال کا مالک ہونا نمبر پانچ اس پر قابض ہونا نمبر 6 جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ قرض سے فارغ ہو نمبر ساتھ وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو نمبر آٹھ وہ مال بڑھنے والا ہو اور نمبر نو اس مال پر پورا ایک سال گزر چکا ہو اب ہم اس کی تفصیل پر آتے ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا معلوم یہ ہوا کہ زکوۃ فقط مسلمان کے مال پر ہوگی لہٰذا اس سے مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ مثلاً عرب پتی ہے کروڑ پتی ارب پتی ہے لیکن کافر ہے پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو جب وہ مسلمان ہوا اس کے بعد اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا زمانہ کفر میں چاہے کتنا ہی اس کے پاس مال تھا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ مسلمان ہونا شرط قرار دے دیا گیا لہٰذا دارالاسلام میں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا تقریبا تقریباً دارالاسلام ہے کہیں دارالحرب ہمیں نظر نہیں آتا لہٰذا اب مسلمان اگر ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو زکوٰۃ اس پہ بن جائے گی چاہے اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا یا اپنے اوپر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا علم ہو یا نہ ہو جیسے ہماری مطلب مشاہدے میں اکثر بات آتی ہے کہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان پہ زکوۃ بن چکی ہوتی ہے لیکن ایک عام عوامی تصور ہوتا ہے کہ زکوۃ تو جی گھر کے سرپرست نکالیں گے زکوٰۃ تو فولہ بیٹا نکالے گا اور والدہ سال ہر سال سے زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں تو اگر وہ مسلمان ہیں تو عالم ہونا جائل ہونا برابر ہے ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہوگی کسی کی جہالت کی بنا پر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی فرضیت ثاقب نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد بالغ ہونا اور آقل ہونا بلوغت آپ کو معلوم ہے ہم نے پہلے بھی بارہ مختلف پروگرامز میں اس کی تعریف عرض کی کہ لڑکے کے لیے بالغ ہونے کی عمر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان ہے جب بارہ سے پندرہ سال کے درمیان اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جائے گا اور اگر یہ آثار ظاہر نہیں ہوئے اسے احتلام ہونا یاد نہیں تو پندرہ سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے اور لڑکی میں بلوغت کی عمر نو سے پندرہ سال کے درمیان ہوتی ہے اس دوران جب کبھی اسے حیض آ جائے یا اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائے وہ بالغہ کہلائے گی اور اگر اسے بھی ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے یا ایسے واقعات ظہور پذیر نہیں ہوئے تو پندرہ سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے لہذا بالغ ہونا یہ ضروری ہے نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی چاہے وہ کروڑوں پتی ہی کیوں نہ ہو مثال کے طور پہ ایک نابالغ بچہ اس کے دادا کا انتقال ہوا اور دادا کی ترکے میں سے اسے ہزارہ روپے مل گئے تو اس بچے پہ کوئی زکات واجب نہیں ہوگی کیونکہ جب تک آدمی بالغ نہ ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے اسی طرح عقل ہونا صاحب عقل ہونا بھی لازم ہے لہذا معلوم ہوا کہ مجنون اور پاگل چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی چوتھی شرط ہم نے بتائی تھی کہ جو مال ہے بقدر نصاب مال ہونا چاہیے اور اس کی ملک میں ہو تو پہلے اس میں اب دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو مال بقدر نصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے اور دوسرا اس کی ملک میں ہونے کا کیا مطلب ہے تو یہ انشاءاللہ شاء تفصیل اور بھی آئے گی لیکن یہ یاد رکھیے کہ مثلا اگر کسی کے پاس سونا ہے تو ساڑھے سات تولہ سونا یہ ایک ایسی مقدار ہے کہ جس کے پاس یہ مقدار ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو مال کی وہ مقدار کہ جو سال بھر تک ہمارے پاس رہے تو زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ لازم ہو جائے اسے مقدار نصاب کہتے ہیں لہذا سونے کی نصاب کی مقدار ساڑھے سات تولہ وزن ہے چاند چاندی کے اندر ساڑھے باون تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے اگر کیش پیسہ وغیرہ آپ کے پاس ہے نوٹ وغیرہ ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اتنے نوٹ ہوئے جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو اور یہ تقریباً ساڑھے نو ہزار دس ہزار تک کیش بنتا ہے کیونکہ چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لہذا ہم کوئی ایکوریٹ تو مطلب مقدار نہیں بتا سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ اگر سنار سے معلوم کر لیں جس وقت آپ زکوۃ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر یہ جو چاندی میرے پاس موجود ہے اس پر سال شروع ہو رہا ہے کہ نہیں تو اس وقت آپ جا کر معلوم کر لیں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے تو اگر ایک تو ساڑھے باون تولا چاندی ہو یا اگر کیش پیسہ ہے تو چاندی کی قیمت معلوم کر کے آ جائیں اور پھر وہ دیکھ لیں کہ پیسہ اگر اتنا ہے تو آپ پر سال شروع ہو جائے گا تو بہرحال چاندی کے اندر ساڑھے باون تولا چاندی یہ مقدار نصاب ہے اور اگر پیسہ ہے کیش وغیرہ تو اس کے اندر بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے یعنی کچھ ایسا مال ہے جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا تھا وہ مال تجارت کہلاتا ہے اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مال تجارت اتنی مقدار میں ہے یا اتنی مالیت کا ہے جس سے آپ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو یہ مال تجارت میں مقدار نصاب کہلائے گی خلاصے کلام یہ ہوا کہ مقدار نصاب کا تعلق سونے سے ہے چاندی سے ہے کیش روپیہ ہو یا مال تجارت ہو اور اس کے اندر حساب وہی ہے کہ اگر سونا ہے تو ساڑھے سات تو سونا چاندی ہے تو ساڑھے باون تولا اگر روپے ہیں تو ساڑھے باون تولا کی مالیت ماليت كا اعتبار ہوگا اسی طرح مال تجارت ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی قیمت ساڑھے باون تولا چاندى برابر یا زیادہ ہے یا نہیں تو یہ ہو گیا مال نصاب اور پھر آدمی اس پر مالک بھی ہو اس کی ملک میں بھی ہو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ اگر گھر میں میاں بیوی ہیں بیوی کی ملک میں نو تولہ سونا ہے اور شوہر غریب ہے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شوہر پہ زکوٰۃ لازم ہے کیونکہ بیوی کے پاس سونا ہے سونا اگر بیوی کی ملک ہے تو مالک وہ ہے شوہر نہیں تو چونکہ یہ مالک ہی نہیں ہے لہٰذا شوہر پہ زکوۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ بیوی پر زکوۃ لازم ہوگی پھر اس کے بعد اگلی شرط تھی کہ اس مال پر وہ قابض بھی ہو لہذا اگر یہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر اس پر اتنے عرصے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی اس کی چند صورتیں ہیں مثال کے طور پر کسی کا مال چور چوری کر کے لے گئے روپیہ چورا کے لے گئے یا سونا چاندی چورا کر لے گئے اور بل پر دو سال تک وہ واپس نہ ملا اور پھر دو سال کے بعد پولیس نے پکڑ لیا اور بتایا بھی آپ کا سونا چاندی مل گیا ہے تو ان دو سال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ سونا چاندی اس شخص کی ملک تو کہلائے گی یہ اس کا مالک تو ہے لیکن یہ مکمل طور پہ اس پہ قابض نہیں ہے اس کے قبضے میں مال نہیں رہا لہٰذا اس پر زکوۃ لازم نہیں ہے اسی طریقے سے مثال کے طور پہ دریا میں یا سمندر میں کوئی چیز گر گئی اور پھر وہ ایک ڈیڑھ سال بعد مثلا نکلی تو اتنے عرصے کی زکوۃ اس پر لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس پہ مکمل طور پہ قبضہ کرتا اسی طریقے سے مکمل طور پر قابض نہ ہونے کی ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور پھر ہم خود بھول گئے کہ کس کے پاس رکھوائی تھی اب مثلا ایک سال گزر گیا دو سال گزر گیا پھر یاد آیا اچھا فلاں کے پاس کچھ مال رکھوایا تھا تو اب ہم اگر وہ مال لے لیں گے تو چو کے درمیان میں ہم مکمل طور پہ بھول چکے تھے کہ کس کے پاس امانت رکھوائی تھی لہذا یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے اس مال پر ہمارا قبضہ نہیں رہا لہٰذا اس سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس شخص نے جو جس نے قرض لیا ہے اس قرض کا انکار کر دیا کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے تم نے مجھے دیا ہی نہیں ہے اور دینے والے کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے کہ وہ گواہ قائم کر دے کہ میں نے واقعی اس کو قرضہ دیا تھا تو ایسی صورت میں جتنا عرصہ اس شخص کے پاس مال رہے گا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کیونکہ اگرچہ ملک شرع لحاظ سے شخص کے لیے ثابت ہے لیکن قبضہ ثابت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ قبضہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک حقیقتاً قبضہ کہ مال ہمارے ملک میں ہو اور ایک حکم قبضہ وہ یہ کہ کسی لحاظ سے کوئی شخص اقرار کر رہا ہو کہ ہاں یہ مال آپ ہی کا ہے چاہے حقیقتا ہمارے پاس قبضہ نہ ہو اور اگر حقیقتاً قبضہ بھی نہیں ہے اور کوئی شخص سامنے سے اقرار بھی نہیں کر رہا اب اگر وہ مال ہمارے پاس سے نکلا ہوا ہے تو اتنے عرصے کی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور ہمیں یاد ہے کہ امانت کس کے پاس ہے اور ہم نے تین چار سال تک وہ مال نہیں لیا تو چونکہ ہمیں معلوم ہے سامنے والا انکار بھی نہیں کر رہا تو تین چار سال کی زکات بنتی رہے گی اسی طرح ہم نے قرضہ دیا لیکن سامنے والا ابھی غریب ہے تنگ دست ہے وہ ہمارا قرضہ ادا نہ کر سکا اور وہ مال اتنا تھا جو مقدار نصاب تک پہنچتا تھا اور اس پر کئی سال گزر گئے تو جب تک قبضے میں نہیں آئے گا اس وقت تک زکوات کی ادائیگی تو لازم نہیں ہوگی لیکن زکوۃ بنتی رہے گی سال بہ سال بنتی رہے گی جب وہ مال قبضے میں آ جائے گا اس کے بعد اس زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی لیکن چونکہ یہاں پر مکمل حقیقتاً قبضے میں آنے سے پہلے ہی حکمن قبضہ پایا جا رہا ہے کہ سامنے والا اقرار کر رہا ہے لہذا زکوٰۃ بنتی تو رہے گی ادائیگی اس کی اس وقت لازم ہوتی ہے جب حقیقتن ہمیں قبضہ حاصل ہو جاتا ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں سامنے والا شخص کہتا ہے کہ آپ بطور ضمانت اپنا کچھ مال میرے پاس رکھوائیں تاکہ اگر آپ قرضہ ادا نہیں کر سکے تو میں آپ کی وہ چیز بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لوں اس معاملے کو رہن کہتے ہیں تو بعض اوقات ہم چیز رہن رکھوا دیتے ہیں یعنی قرضہ لیتے ہیں اور بطور ضمانت کو شے رکھوا دی یہ جو شے رکھوائی ہے اس کو مرہون شے کہتے ہیں مرہون تو یاد رکھیں کہ مرہون شے کی زکوٰۃ نہ رکھوانے والے پر ہے نہ اس رکھنے والے پر ہے چاہے کئی سال گزر جائیں شاعر مرہون پر زکوات لازم نہیں ہوتی زکوات بنتی ہی نہیں ہے لہذا اگر دو سال تین سال چار سال تک وہ کسی کی ملک میں رہی پھر اس مالک نے واپس لے لی قبضہ کر لیا تو تین چار سال کی زکوٰۃ نہیں بنے گی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب مال چھڑا لیا ہے آپ نے یہ مال آپ کے قبضے میں آگے تو سال ب سال زکات بنتی رہی ہے اب ادا کر دیں نہیں وہ زکوات بنی گی ہی نہیں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ بساقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ جیسے تجار حضرات ہوتے ہیں بزنس کرنے والے ہوتے ہیں کہ کچھ مال خریدتے ہیں اور وہ مال ان کے قبضے میں نہیں آتا مثال کے طور پہ باہر سے مال منگایا اور وہ مطلب پورٹ پہ پھنس گیا یا ایئر پورٹ پہ پھنس گیا ہے اور کئی سال تک وہیں پر رہا اب ہم نے چیز خرید لی تو ہم اس کے مالک تو ہو گئے لیکن مکمل طور پہ ہمارے قبضے میں نہیں آ رہی بلکہ وہ ایک مقام پر رکی ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی یاد رکھیے کہ چونکہ ہمارے ملک میں آ چکی ہے حقیقت قبضہ نہیں ہے اور کوئی ہماری طرف سے اس ملک کا انکار بھی نہیں کر رہا لہذا سال بہ سال زکوات بنتی رہے گی ہاں ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب یہ مال مکمل طور پہ ہمارے قبضے میں آئے گا تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کا بندرگاہ وغیرہ پہ مال پھسا ہوا ہے اور کئی سال تک پھسا رہا تو یہ مال تجارت اگر ہے تو اس مال تجارت پر سال ب سال زکوت بنتی رہے گی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب یہ مکمل طور پر مال ہمارے قبضے میں آ جائے گا اگلی شرط نصاب کا مقدار نصاب کا قرض سے فارغ ہونا ہے یاد رکھیے کہ ایک شخص مثلا مالک نصاب ہے اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے لیکن اس پر اتنا قرضہ بھی ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کر دے تو پھر یہ ملک کے نصاب مقدار نصاب باقی نہیں رہے گی تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے مثال کے طور پر اس کے پاس اس, آ, کچھ پیسہ ہے مثال کے طور پر بیس ہزار روپے ہیں اب اس سے ساڑھے باون طولہ چاندی آرام سے آ سکتی ہے اور اس پہ پورا سال بھی گزر گیا لیکن سال تمام ہونے سے پہلے پہلے اس کے پاس اس پہ اتنا قرضہ تھا مثال کے طور پر ایک لاکھ دو لاکھ روپے قرضہ ہے تو اب بیس ہزار روپے پہ اگرچہ سال گزرا لیکن ساتھ ساتھ اس پہ لاکھوں روپے قرضہ بھی ہے اور اگر وہ لاکھوں روپے قرضہ ادا کر دے تو یہ بیس سے تو ہو بھی نہیں سکتا اور پھر اس کے پاس تو بالکل مال ہی نہیں بچے گا لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جو اس وقت موجودہ مال ہے چونکہ قرضے میں مستغرق ہے گھرا ہوا ہے لہذا اس شخص پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ اس پہ قرضہ تو ہے لیکن اگر یہ قرضہ ادا کر دے تو اس کے بعد بھی مقدار نصاب باقی بچتی ہے تو زکوٰۃ ہو جائے گی مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں اس پہ سال گزرا اور اس کے اوپر پچیس ہزار روپے قرضہ ہے اب سال گزر جانے کے بعد اگر اسے ایک لاکھ میں سے بال فضو پچیس ہزار نکال بھی دیتا ہے تو پھر بھی پچہتر ہزار بچے تو اس کے پاس مل کے نصاب تو پھر بھی مقدار نصاب تو پھر بھی بچ گئی اس کو مل کے نصاب حاصل ہے لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ تعالی بقیہ شرائط پر اور اس کے بعد بقیہ مسائل پر آئندہ پروگرام میں ہم کلام کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت محمد فرمائیں وہ آخرا ان للہ رب العالمین اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے پچھلے پروگرام میں زکوۃ کی شرائط کے بارے میں ہمارا بیان چل رہا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اجمالی طور پر زکوٰۃ کی نو شرائط ہوتی ہیں جن میں سے تقریباً پانچ شرائط پر ہمارا کلام ہو چکا تھا اور چھٹی شرط یعنی نصاب کا دین یعنی قرض سے فارغ ہونا اس کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے یا زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے یا نہیں اگر اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے تو پھر یہ غور کرے کہ اگر موجودہ مال میں سے اس قرضے کو ادا کر دیا جائے تو کیا اس کے بعد بھی بقدر نصاب اس کے پاس مال باقی بچے گا یا نہیں اگر بچے گا واجب ہے نہیں بچے گا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور اس کو ہم نے آپ کو مثال سے بھی سمجھایا تھا یہاں پر ایک اہم بات یاد رکھیں کہ قرض اسی وقت زکوات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے جب وہ سال کے درمیان میں یعنی سال شروع ہونے کے بعد لاحق ہوا ہو اگر سال مکمل ہونے کے بعد قرضہ لازم ہوا یا قرضہ کسی نے لیا تو یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا اس کو یوں مثال سے سمجھ لیں کہ کسی کے پاس نصاب کے برابر رقم آ گئی تو سال شروع ہو گیا اب درمیان میں اس نے قرضہ لے لیا اور اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ جس کے بنا پر یہ ثابت ہو گیا کہ اگر قرضہ ادا کیا جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا اب اس نصاب پر سال گزر گیا تو زکوۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ تمام نصاب قرضے کے اندر مستغرق ہے یا قرضے میں گھرا ہوا ہے لیکن اگر ایسا ہوا کہ نصاب مکمل تھا پورا سال گزر گیا اور سال گزر جانے کے بعد پھر اس شخص نے کسی سے قرضہ لیا تو اب یہ قرضہ اس رات میں رکاوٹ نہیں بنے گا اب اس کے اوپر موجودہ مال کی زکوٰۃ لازم ہوگی یہ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ قرض دو طرح کا ہوتا ہے بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کی طرف سے ہوتے ہیں بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک کا تعالی کی جانب سے ہیں بندوں کا قرضہ جیسے ہم کسی سے قرض وصول کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے پیسہ وغیرہ لے لیتے ہیں اور اللہ کے قرض کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ہم پر پچھلے سال کی زکوٰۃ باقی تھی ادا نہیں کی تھی کہ مزید ایک سال گزر گیا تو اب یہاں پر گویا کہ یہ اللہ کا جو پچھلی دفعہ زکوۃ ادا کرنی تھی وہ اللہ کا قرض کہ گا اور اس کا بھی وہی حساب کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم یہ غور کریں گے کہ اگر پچھلے سال کی زکوٰۃ اس مال سے نکال دی جائے تو کیا اس کے بعد بھی بقدر نصاب مال باقی رہے گا یا نہیں اگر رہے گا تو زکوۃ بنے گی اگر یہ اندازہ ہو کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ نکال دینے کے بعد موجودہ مال میں مقدار نصاب باقی نہیں رہتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھیں کہ قرض دو طرح کے ہوتے ہیں بعض قرض تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم عام آم مطلب آم اپنی ضرورت کے لیے لیتے ہیں کہ میں مجھے پچاس روپے دے دیں ہزار روپے دے دیں ایک لاکھ روپے دے دیں یا مطلب ویسی کاروبار وغیرہ کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے یہ قرضہ چاہے میعادی ہو چاہے غیر میعادی ہو یعنی اس میں کوئی مدت مقرر ہو یا نہ ہو یہ زکوٰۃ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا اگر بالفس کسی نے کہا کہ میں چلیں یہ آپ قرضہ لے لیں میں آپ سے دس سال بعد یہ پیسے واپس لوں گا تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ چلیں جی اب تو یہ قرضہ جو مقدار نصاب ہمارے پاس ہے اس میں سے اس قرضے کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ویسے دس سال بعد مانگے گا اس لیے کہ یاد رکھیں جو عام جو قرضے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شخص مدت مقرر کر بھی دے تب بھی شرع لحاظ سے وہ مدت مقرر نہیں ہوتی ہے یعنی قرض دینے والا اس مدت کی وجہ سے بانڈ نہیں ہو جاتا مقید نہیں ہو جاتا بلکہ اگر وہ یہ کہے کہ چلے میں دس سال بعد آپ سے یہ پیسے واپس لوں گا لیکن اگلے دن ہی مطالبہ کر لے تو شرائن اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے بلکہ قاضی اس کے مطالبے کو تسلیم کر کے اس شخص سے اسے قرضہ دلوائے گا لہذا چونکہ جو عام طور پہ ہم ایک دوسرے کو قرضہ دیتے ہیں اس میں میعاد مقرر کرنے کے باوجود شرائن وہ میعاد مقرر نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس قسم کا قرضہ جو ہے وہ ہمیشہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں جو میعادی ہوتے ہیں ان میں مدت مقرر ہوتی ہے اور اس سے پہلے مطالبہ جائز نہیں ہوتا یہ مثلا مثال کے طور پر کسی نے ایک کو مال بیچا اور مال دے دیا اور طے یہ ہوا کہ پیمنٹ جو ہے وہ ایک سال بعد دی جائے گی اب یہ ایک سال بعد جو پیمنٹ لیں گے یہ بھی ایک قرض کی ہی صورت ہے یہ اگرچہ وہ سمن ہے جو مال کے بدلے میں قیمت ہے اس کو ہم سمن کہتے ہیں شرائن یہ اس کو دینا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ایک سال مقرر ہو چکا ہے تو ایک سال سے پہلے اس کا مطالبہ جائز نہیں ہوگا ایک سال بعد ہی خریدنے والے کو یہ پیمنٹ کرنی ہے لہذا یہ جو قرضہ ہے یہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا لہذا مثال کے طور پر میرے پاس ایک لاکھ روپے ہیں اور ابھی درمیان سال چل رہا تھا کہ میں نے کسی سے ایک چیز خریدی دس لاکھ روپے کی اور اسے کہا کہ میں آپ کو دو سال بعد یہ دس لاکھ روپے دوں گا تو اب یہ جو میرے پاس پہلے ایک لاکھ روپے تھا اس پر سال گزر گیا تو اب میں اس طرح نہیں کر سکتا ہوں کہ یوں سوچوں کہ جی مجھ پہ تو دو لاکھ روپے قرضہ بھی ہے لہٰذا اگر میں یہ ایک لاکھ روپے اس قرضے میں دوں تب بھی ایک لاکھ مجھ پہ قرضہ رہ جائے گا میرا مال تو باقی بچے گئے نہیں لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے نہیں اس لیے کہ اب یہ جو قرضہ میرے اوپر ہے دو لاکھ یہ ایک میعادی ہے اور ایک دو سال پہلے اس شخص کو مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے لہذا اب مجھے اس ایک لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی تو یہ جو فقہ کی کتابوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دین استعمال ہوتا ہے دین قرض کو ہی کہتے ہیں لیکن یہ قرض کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے قیمت وغیرہ چیز کی قیمت وغیرہ کے طور پر ہم پر دین لازم ہو جائے اور ایک ویسی ہم آپس میں قرضہ ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہیں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اور یہ حکم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے ساتویں شرط یہ ہوتی ہے کہ مال نامی ہو نامی کہتے ہیں عربی میں بڑھنے والے کو کہ وہ مال بڑھتا بھی ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی مال بڑھنے کی صورتیں دو ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ حقیقتاً مال بڑھے جیسے مال تجارت ہوتا ہے کہ ہمارے دکان میں یا ہمارے کاروبار میں جو مال لگا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک بڑھنا ہوتا ہے حکمن یعنی ویسے تو چیز اپنی جیسے مقدار میں پہلے تھی جو اس کا پہلے وزن تھا اب بھی وہی وزن ہے بظاہر نہیں بڑھ رہی ہے لیکن اس کی قیمت بڑھتی ہے جیسے سونا اور چاندی کہ اگر ہم نے یہ رکھا ہوا ہے تو اس کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور ایک ہے مال تجارت مال تجارت خود مطلب اس کی مقدار بڑھتی ہے اور سونا چاندی وغیرہ کی قیمت بڑھتی ہے ضروری ہونا چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوگی وہ مال نامی ہو چاہے وہ حقیقتاً بڑھنے والا ہو چاہے حکمند شریعت اس پر بڑھنے کا حکم لگاتی ہے لہذا اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ مثال کے طور پہ بسا پوچھا جاتا ہے کہ ٹی وی پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی تو اب یہ غور کر لیں کہ ٹی وی جو ہے یہ اگرچہ ہماری ضرورت سے زائد ایک شے ہے حقیقتا ہماری ضروریات زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے یعنی ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے لیکن یہ مال نامی بھی نہیں ہے یعنی مال نامی سمجھ لیجئے کہ روپے پہ کو مال نامی کہہ سکتے ہیں سونے کو چاندی کو مال تجارت کو تو چونکہ یہ ٹی وی نہ روپیہ ہے نہ مال تجارت ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے لہذا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی لہذا یہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی شرط اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیجئے کہ مال بڑھنے والا ہونا چاہیے اور مال بڑھنے والا کون کون سا ہوتا ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سونا چاندی روپیہ اور مال تجارت ان میں سے بعض چیزیں حقیقتاً بڑھتی ہیں اور بعض چیزیں خود نہیں بڑھتی ہیں بلکہ ان کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے ان تمام کو مال نامی کہتے ہیں تو زکوٰۃ جس مال پر بنے گی اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ وہ مال نامی ہو یعنی بڑھنے والا ہو یہ بھی ایک یاد رکھیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مالے نامی ہوں اس میں مال تجارت بھی ذکر کیا گیا تو مالے تجارت کی صحیح تعریف بھی اپنے ذہن میں رکھیں مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مال جسے ہم نے خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت کی ہو یعنی بیچنے کی نیت سے ہی اس کو خریدا ہو وہ ہے مال تجارت اگر مثال کے طور پہ میں نے چند پلاٹس خریدے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں ان کو کچھ عرصے بعد جب مہنگے ہوں گے تو بیچ دوں گا یہ مالے تجارت ہیں اسی طرح ہمارے دکان میں جتنا بھی مال ہوتا ہے یہ سب ہم اسی نیت سے لیتے ہیں کہ ہم نے آگے سیل کرنا ہوتا ہے یہ سب مال تجارت ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی مال خریدا اور اس وقت تجارت کی نیت نہیں تھی بعد میں تجارت کی نیت کی جیسے ایک پلاٹ میں نے خریدا اپنے رہنے کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے لیکن کچھ عرصے بعد اس کے بہت اچھے مجھے پیسے ملے تو میں نے کہا چلو میں اب بھیج دیتا ہوں تو یہ میں نے بعد میں بیچنے کی نیت کی ہے خریدتے وقت میری نیت نہیں تھی لہذا یہ مال تجارت نہیں ہوگا یا پھر خریدتے وقت خالصاً مال تجارت کی نیت نہ ہو یعنی تجارت کی نیت نہ ہو بلکہ اس میں کوئی اور نیت بھی شامل ہو جائے جیسے مثال کے طور پہ میں ایک پلاٹ خریدوں اور سوچوں کہ چلیں میں اس کے اوپر اپنا مکان بناؤں گا لیکن اگر اچھے پیسے مل گئے تو اس کو بیچ دوں گا تو اب یہاں پہ دو نیتیں شامل ہو گئیں اس صورت میں بھی یہ مال تجارت نہیں ہوگا مال تجارت فقط وہ ہوتا ہے جسے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو لہذا اگر ہم نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا یا بیچنے کی نیت سے خریدا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اور نیت بھی ہم نے شامل کر لی ہے تو اس صورت میں وہ مال تجارت نہیں بنے گا اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرائے کے مکان پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی تو کرائے کا مکان بیچنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ہم نے کسی کو دیا ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے نفع اٹھائے اور اس نفع کی قیمت ہمیں ادا کرے تو چونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے لہذا کرایے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے ہاں اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ ایک مال نامی ہے نوٹ ہیں کیش کی شکل میں ہیں اس کے اوپر دیگر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ بنے گی یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے گھر میں موتی اور جواہر وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ موتی وغیرہ یا جواہرات جو ہیں یہ مال نامی نہیں کہلاتے ہیں اس کو شریعت مال نامی نہیں مانتی ہے یہ اگر تجارت کی نیت سے رکھے ہوں گے تب ان پر زکوٰۃ بنے گی اگر تجارت کی نیت سے نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے ایک زکوٰۃ کی شرط آٹھویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نصاب ہے ہمارے پاس وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو حاجت اصلیہ اس حاجت کو حاجت اسلیہ کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے میری حاجت اصلیہ میں شامل ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ضروریات زندگی میں سے ہو یا جس کے بغیر ہمارا گزارا کرنا بے حد مشکل ہو جائے اسے کہتے ہیں کہ یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے مثال کے طور پہ پہننے کے کپڑے ہیں بستر وغیرہ ہیں رہائش کا مکان ہے سواریاں ہیں موٹر سائیکل کار وغیرہ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوتے وغیرہ ہیں گھر کا دیگر سامان ہے برتن ہیں اسی طریقے سے اگر کسی کی فیکٹری وغیرہ ہے یا وہ کوئی مطلب اور کوئی ادارہ وغیرہ چلا رہا ہے اور اس میں سامان ایسا ہے جو استعمال ہوتا ہے جیسے اوزار وغیرہ ہیں یا کمپیوٹرز وغیرہ ہیں یہ سب کے سب حاجت اصلیہ میں شامل ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم ہے اور وہ کمپیوٹر یوز کرتا ہے اپنی مطلب ایجوکیشن وغیرہ کے لیے تو یہ کمپیوٹر بھی حاجت اصلیہ میں ہوں گے اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہوتی ہیں جو کسی فن والے کے لیے ضروری ہیں جیسے ڈاکٹر کے لیے میڈیکل کی کتب ہوتی ہیں یا طالب علم کے لیے دینی کتابیں ہیں یا مفتی کے لیے فتوی کی کتابیں ہیں یہ سب کے سب حاجات اصلیہ میں آتی ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ اسی مال پر بنے گی جو حاجت اسلیہ سے زائد ہو مثال کے طور پر جیسے گھر میں کھیل کود کا سامان پڑا ہوا ہے تو اب یہ ایکسرسائز کی مشینیں وغیرہ ہیں گھر کے اندر مثال کے طور پر تو یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہیں یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اسی طرح کیسٹس وغیرہ ہیں ناول ہیں ڈائجسٹ ہیں یا ڈیکوریشن پیسز گھر کے اندر ہیں یہ تمام حاجت اصلیہ سے زائد ہیں یعنی اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی ہماری زندگی ان کی وجہ سے یا یعنی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار نہیں ہوگی لہذا یہ حاجت اسلیہ میں بھی نہیں ہوں گی لیکن یہاں پہ وہی بات ذہن میں رکھیے گا جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ جیسے ٹی وی ہے مثال کے طور پر اگر آپ غور کریں گے تو ٹی وی ہماری حاجت اسلیہ میں نہیں ہے کیونکہ اگر گھر میں ٹی وی نہ ہو تو زندگی گزارنا بہر مشکل نہیں ہوتا تو حاجت اسلیہ میں نہیں ہوا تو اس شرط کی روشنی میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی پہ زکوۃ بننی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زکات کی تمام شرائط کو سامنے رکھ کر پھر ہم چیزوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ان پہ زکوات بنتی ہے یا نہیں بنتی تو ساتویں شرط پہ ذرا غور کیجئے ساتویں شرط مال نامی ہونا کہ وہ بڑھنے والا بھی ہو لہذا اگر گھر میں کوئی چیز ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے لیکن وہ مال نامی میں سے نہیں ہے یعنی سونا چاندی روپیہ مالے تجارت میں سے نہیں ہے تو اس پر زکوات نہیں بنے گی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس شرط کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کو ہٹائی دیتے مال نامی کی شرط کافی تھی اس کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو اور وہ مال نامی نہ ہو بڑھنے والا نہ ہو تو ٹھیک ہے کہ اس پہ زکوط تو نہیں بنے گی لیکن ایسا شخص اگر یہ غور کرے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے اور مقدار نصاب تک پہنچ جاتا ہے چاہے مال نامی نہ ہو تو زکوٰوٰۃ دینا تو واجب نہیں لیکن زکوٰۃ لے نہیں سکتا یعنی زکوٰۃ اگر کوئی شخص لینا چاہتا ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مستحق ہوں تو ضروری ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان نہ ہو جو نصاب کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے یعنی ساڑھے نو ہزار یا دس ہزار روپے تک اگر اس کی قیمت پہنچ جائے گی تو یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا لہذا یہ ہم مصارفِ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ میں آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم زکوۃ ادا کرنا چاہیں تو ہمیں کس قسم کے شخص کو تلاش کرنا چاہیے اس میں یہ بات بھی بیان کی جائے گی کہ اس شخص کے پاس حاجت اصلیت سے زائد اتنا سامان نہ ہو کہ جس کی مقدار ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر یعنی ساڑھے نو یا دس ہزار تک پہنچ جاتی ہو اس کو اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ذرا توجہ رکھیے یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں دو مسائل بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بچی کے جہیز کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی تو بچی کے جہیز کے لیے جو پیسہ جمع کیا بظاہر یہ ہماری حاجت سے زائد لگتا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آئندہ آنے والی ایک ضرورت کے لیے اس کو سیف کیا گیا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ مال نامی ہے بڑھنے والا مال ہے تو چونکہ اس میں بڑھنے والی شرائط پائی گئی ہے تو یاد رکھیں کہ روپیہ چاہے کسی بھی نیت کے ساتھ رکھا ہو اس پر زکوات ضرور بنے گی لہذا بچی کے لیے اگر روپیہ رکھا ہے اس کے جہیز وغیرہ کے لیے تو اس پر بھی زکوٰۃ بنتی چلی جائے گی اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے ہم پیسے جمع کر رہے ہیں اور اس پر سال گزر چکا ہے کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی تو اسی طریقہ سے یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ حج کے لیے جو آپ نے پیسہ جمع کیا اگر وہ مقدار نصاب تک تھا اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی زکا دینی ہوگی یہ ہو گئی ہماری آٹھ شرطیں نو شرط یہ ہوتی ہے اور آخری شرط یہ ہے کہ اس مال پر پورا سال گزر چکا ہو لہذا مثال کے طور پر جیسے آپ کو پہلے میں نے حساب ایک تھوڑا طریقہ بتایا تھا اور آگے ہم بتفصیل اس کو مزید بتائیں گے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ساڑھے نو ہزار دس ہزار روپے ہو گئے تو آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں کہ جس تاریخ میں آپ کے پاس یہ مال جمع ہوا اب جب اگلے سال یہی تاریخ آئے گی مثلا آپ نے حساب کیا پہلی شوال کو آپ کے پاس نو ہزار دس ہزار روپے آ گئے آپ نوٹ کر لیں جب اگلے سال کی پہلی شوال آئے گی تو گویا آپ کا پورا سال مکمل ہو گیا اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس آپ کے پاس اب بھی مقدار نصاب کے برابر مال موجود ہے تو یہ شرط ہوتی ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کی مقدار مکمل ہو تو اب جتنا آپ کے پاس مال ہوگا اس کا ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی دیگر تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اور وہ میں انشاءاللہ مزید آپ کو خلاصتاً عرض کروں گا بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ ابھی سال پورا نہ ہوا ہو اور ہم زکوٰۃ ادا کر دیں تو جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس میں دو مسئلے یاد رکھیے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک شخص کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو چکا ہے مثلاً ساڑھے نو ہزار دس ہزار روپے آئے سال شروع ہو گیا اب سال شروع ہو جانے کے بعد ابھی سال مکمل نہیں ہوا یہ چاہتا ہے میں پہلی زکوٰۃ نکال دوں تو اب اس کو اجازت ہے یہ نکال سکتا ہے اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا سال شروع ہی نہیں ہوا مثال کے طور پر میرے پاس پانچ ہزار روپے ہیں میں نے سوچا ہو سکتا ہے بعد میں پیسہ آئے اور میرا زکوات کا سال شروع ہو جائے چلو میں ابھی زکوات نکال دیتا ہوں پھر جب اگلے سال زکوات یا کسی سال میں زکات بنے گی اس وقت میں اس کو کاٹ لوں گا تو اب اگر میں نے زکوٰوٰوٰوٰوٰوات ادا کی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی سال سے پہلے اگر زکوٰوٰوٰوٰوٰوات ادا کرنا چاہیں تو اس ادائیگی کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارا سال شروع ہو چکا ہو اگر زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کا سال شروع ہو چکا تھا تو سالے تمام ہونے سے پہلے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اور اگر ابھی سال شروع نہیں ہوا تھا تو پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور یہ انشاءاللہ ہم آگے مسئلہ بتا دیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت حاضر رکھنا ضروری ہوتا ہے اس میں یہ سمجھنے کے دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ میرے پاس میرا کثیر بینک بیلنس ہے میں اس طرح کرتا ہوں کہ جیسے سال شروع ہوتا ہے جو زکوۃ میں نے ادا کرنی ہے وہ میں ایک الگ اکاؤنٹ میں رکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مال علیحدہ کر دیا دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے اس طرح مال علیحدہ نہیں کیا جس وقت میں ادا کر رہا ہوں اس وقت زکوۃ کی نیت کر لیتا ہوں تو یاد رکھیں کہ جب مال علیحدہ نہ کیا ہو اس وقت تو جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے اور دوسری صورت کہ آپ نے پہلے ایک الگ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ رکھ دیتے ہیں یا گھر میں علیحدہ کسی مقام پہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ رکھ دیتے ہیں اس میں علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے یا پھر ادا کرتے وقت ضروری ہے اگر کسی ایک موقع پر نیت نہ بھی ہوئی تو کام ہو جائے گا مثال کے طور پر جب آپ نے پیسہ علیحدہ کیا تو زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی لیکن جب ادا کیا تو زکوٰۃ کی نیت کر لی ادائیگی ہو گئی یا دوسری صورت کے جب آپ نے علیحدہ کیا تھا زکوات کی نیت سے علیحدہ کیا تھا لیکن جب آپ کسی کو دے رہے تھے اس وقت زکوٰۃ کی نیت ذہن میں نہ رہی مثال کے طور پہ غریب رشتے دار آیا اور اس نے کہا جی بچے کی شادی کرنے میں بہت ہی تنگ دستوں آپ مجھے کچھ پیسہ دے اور آپ نے اس زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں سے اس کو پیسہ دے دیا لیکن دیتے وقت زکوات کی نیت نہ کی بعد میں خیال آیا کہ ارے میں نے تو زکوات کی نیت نہیں کی تو کوئی بات نہیں اگر آپ نے علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ان دو مسئلوں کے بارے میں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی سال کے درمیان میں ہی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو اس وقت اسے زکوٰۃ کی نیت کرنی ہوگی لہٰذا اگر اس طرح ہوا کہ سال شروع ہوا اور کوئی شخص ویسی خیرات صدقہ و خیرات کرتا رہا کرتا رہا نفل کسی کی مدد کر دی بغیر زکوات کی نیت کے اور رام مال علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی تھی اب سال تمام ہونے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ چلو جتنا میں نے اس پچھلے سال میں جتنی زکوات یہ جو خیرات وغیرہ کی تھی اس کی اب میں نیت کر لیتا ہوں کہ یہ زکوۃ ہو گئی تو ایسا نہیں ہوگا یا سال تمام ہو جانے کے بعد سال پورا ہو جانے کے بعد وہ سوچے کہ جتنا سال بھر میں میں نے صدقہ کیا ہے ان سب میں میں زکوۃ کی نیت کر لوں تو اب یہ زکوۃ کی نیت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہم نے آپ کو دو صورتیں بتائیں کہ ادا کرتے وقت نیت ہو یا مال کو کل مال میں سے یعنی زکوٰۃ کے مال کو کل مال میں سے علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہوگی تب زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو یہ نو شرطیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں پہلے اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں نو نوشرطیں دوبارہ سماعت فرمالے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو خلاصہ عرض کروں گا کہ ہمارے گھر کے کس مال پر زکوٰۃ بنی اور کس پر نہیں بنی لہذا نمبر ایک سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مال نصاب کے برابر ہو بلکہ ہم یوں لیتے ہیں شروع سے لیتے ہیں کہ نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو عاقل ہونا نمبر تین بالغ ہونا نمبر چار مال کا نصاب کی مقدار کے برابر ہونا نمبر پانچ اس مال کا مالک ہونا نمبر 6 وہ مال قبضے میں ہونا نمبر سات اس مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا نمبر آٹھ اس مال پر ایک سال کا گزر جانا اور نمبر نو وہ مال بڑھنے والا ہونا ان تمام شرائط کو اگر آپ ملحوظ رکھیں گے تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ صرف چند مالوں پر زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ چار قسم کے مال ہیں نمبر ایک مال تجارت اور مال تجارت وہی مال ہے جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو نمبر ایک مال تجارت نمبر دو روپیہ نمبر تین سونا اور نمبر چار چاندی اس کے علاوہ احادیث کریمہ میں جانوروں پر بھی زکوۃ کا حکم ہے لیکن آج کل ہمارے دور میں اتنے کثیر جانور کسی کے ہاں نہیں پلے جو نصاب نبی کریم نے بیان فرمائی اور ویسے بھی ان جانوروں پر زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ یہ جانور سال کا اکثر حصہ یعنی 75% فائیو تقریبا تقریباً جو ہے یہ جنگل میں جا کے چرتے ہوں ذاتی چارے سے پیسہ خرچ کر کے ان کو نہ کھلایا جاتا ہو تو یہ شرائط عموماً نہیں ہوتی ہے اس لیے میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں جانوروں والے مسئلے کو ہٹا کر باقی عام طور پر یاد رکھیں صرف چار چیزوں پہ زکوۃ بنے گی مال تجارت پر سونا چاندی روپیہ یہ چار چیزیں آپ یاد رکھیے اگر یہ اصول آپ نے یاد رکھا تو ہزار ہا مسئلے آپ نکال سکتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھیل کود کا بہت زیادہ سامان ہے اور تقریباً اس کی مقدار ایک لاکھ روپے ہے لیکن وہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے میں اس سے کھیلتا وغیرہ ہوں تو کیا اس پہ زکوۃ لازم ہوگی کہ نہیں ہوگی تو آپ فوراً ذہن میں لائیں کہ وہ سامان نہ مالِ تجارت ہے نہ روپیہ ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے زکوٰۃ نہیں بنے گی ایسی کسی نے آپ سے پوچھا کہ میں نے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ جب کبھی پیسہ ہوگا تو بنا لوں گا کیا اس پہ زکوات بنے گی نہیں بنے گی تو فوراً غور کریں کہ نہ وہ مالِ تجارت ہے نہ سونا نہ چاندی نہ روپیہ زکوٰۃ نہیں بنے گی کوئی آپ سے پوچھتا ہے میں نے ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے دکان کرایے پر دی ہوئی ہے کیا اس دکان اور مکان پہ زکوۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی تو یہ دکان اور مکان نہ بیچنے کے نیت سے آپ نے خریدا نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے اور نہ روپیہ وغیرہ ہے تو اس پہ زکوۃ نہیں بنے گی ہاں اس دکان یا مکان سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ چونکہ نوٹ ہے پیسہ ہے اور روپے پہ زکوات بنتی ہے لہذا اس پر زکوات بن جائے گی غرض ہے کہ اس طرح آپ گھر کی مختلف اشیاء کے بارے میں غور و تفکر کرتے چلے جائیں اپنی ملک میں جتنی اشیاء ہیں ان سب پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس پر زکوٰۃ بنتی ہے اور کس پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے تو یہ اگر آپ خلاصہ کلام ذہن کے اندر رکھیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا اور یہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ گھر کے سرپرست پر ہی نہیں بنتی ہے بلکہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ بالغ ہیں بیٹا ہے بیٹی ہیں زوجہ ہیں شوہر ہیں باپ ہیں ماں ہیں جس کے اندر یہ شرائط جمع ہو جائیں گی اس پہ لازم ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر پہ زکوٰۃ لازم نہ ہو لیکن زوجہ پہ زکوۃ ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ پہ زکوۃ نہ بن رہی ہو لیکن بالغ بیٹی پر زکوۃ بن رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی عطا فرمائے ان اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں زکوات کے مزید مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرے کا شرف حاصل ہوگا اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں خدا حافظ اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے راوض بلّہ شیخان غیم بسم اللہ و الرحیم پروگرام شرعی احکامات اور زکوات کے دیگر مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے زکوۃ کی شرائط پر بتفصیل تفصیل کلام کیا تھا اور ان شرائط کے نتیجے میں خلاصتاً یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہمارے پاس موجودہ مال میں سے چند چیزوں پر ہی زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ یا تو مال تجارت ہو یعنی ایسا مال جس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو یا پھر وہ روپیہ ہو یا سونا ہو اور یا چاندی ہو تو چار قسم کے مال ہمیں یاد رکھنے ہوں گے اور ان چار چیزوں کو ملحوظ رکھ کر بقیہ اشیاء پر زکوٰۃ کے واجب ہونے یا نہ ہونے کے احکام معلوم کرنے ہوں گے چونکہ عموماً سونا اور چاندی خواتین کے پاس ہوتا ہے اور خواتین ان مسائل میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتی ہیں تو چند مسائل خصوصی طور پر میں چاہوں گا کہ سونا چاندی کے بارے میں اور چند مسائل مال تجارت کے بارے میں اور کچھ قرض کے بارے میں دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا جو ایک طرح سے نئے مسائل ہیں پچھلے وہ مسئلے نہیں ہیں اور ان چیزوں سے متعلق ہیں اس لیے بہت توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیے ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ ان پر پڑ گئی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کنگنوں کی زکوٰوٰۃ ادا کرتی ہو تو عرض کی جی نہیں فرمایا کہ اس کی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا کرو کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ سونے چاندی وغیرہ پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ اگر سونے چاندی کو پہنا ہو یعنی بطور زیور استعمال کر رہے ہوں تب بھی ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی اور اگر کوئی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک کا وطالیہ انہیں برود قیامت آگ کے کنگن پہنائے گا آگ کے زیور پہنائے گا لہذا خواتین کو خاص طور پہ چاہیے کہ اپنے دل بڑا کر کے زکوۃ ادا کرنے کی کوشش کریں بعض ہماری بہنیں حساب ہی نہیں کرنا پسند کرتی ہیں بعض کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ تو بن گئی لیکن ہمارے پاس کیش پیسہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں تو پہلی بات تو یہ کہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سونا اور چاندی میں نصاب کی مقدار مختلف ہوتی ہے سونے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ساڑھے سات تولا سونا ہے اور اس پہ پورا سال گزر گیا تو زکوٰوٰوٰوٰوٰوات لازم ہوگی اسی طرح اگر چاندی ہے تو دیکھا جائے گا کہ ساڑھے باون تولا چاندی ہے اور اس پہ پورا سال گزر گیا تو زکوۃ لازم ہوگی لیکن یاد رکھیں کہ اگر سونا تھوڑا ہے مثلا ایک تولہ ہے دو تولہ ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ ساڑھے سات تولہ سونا مکمل نہیں تو زکوات نہیں بنے گی بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس مزید اور ایسا مال موجود ہے کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہو اگر ایسا ہے تو اسے اس سونے کے ساتھ ملایا جائے گا اور پھر دیکھیں گے کہ زکوۃ کے برابر مقدار بنی یا نہ بنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک تولا سونا ہے جس کی قیمت مثلا مثال کے طور پر بلفر دس ہزار روپے اور کچھ کیش پیسہ بھی ہے مثلا بیس ہزار روپے ہیں تو کل یہ ہو گئے تیس ہزار روپے اب تیس ہزار یقینی سی بات ہے کہ اس تیس ہزار سے آپ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتی ہیں تو گویا کہ آپ کے پاس مقدار نصاب موجود ہے لہذا آپ اگر یہ مقدار نصاب موجود ہے تو سال شروع ہو جائے گا اور سال کے اختتام پر بھی اگر یہ چیزیں موجود ہیں یا ان میں مزید اضافہ ہو چکا ہے تو اس کا ڈھائی پرسینٹ ہمیں زکوۃ نکالنی ہوگی اس لیے بہنیں خوب اچھی طرح حساب کریں آپ کے پاس جو سونا ہے چاندی ہے آپ اس کی موجودہ قیمت نکال لیجئے موجودہ قیمت نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس روپیہ وغیرہ ہے اسے بھی اس کے ساتھ ملا لیجئے اور پھر دیکھیے اگر ساڑھے نو ہزار یا دس ہزار روپے بنتے ہیں تو یہ اسلامی تاریخ آپ نوٹ کر لیں گویا کہ آپ کا سال شروع ہو جائے گا جب اگلے سال یہی اسلامی تاریخ آئے تو اس وقت جتنا سونا ہے جتنا چاندی ہے جتنا کیش آپ کے پاس ہے سونا چاندی کی ایک سال بعد والی قیمت اور کیش اس کے ساتھ ملا کر کل کا ڈھائی پرسنٹ آپ زکوٰۃ نکالیے گا اور یہ عذر بیان کرنا کہ بعض بہنیں کہتی ہیں جی ہمارے پاس کیش پیسہ ہی نہیں ہم کہاں سے دیں تو یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جب سونے پر یا چاندی پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی اب اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے لہذا حکم شرعی تو یہی ہے کہ آپ اگر کیش آپ کے پاس موجود نہیں تو اس سونے کے ذریعے آپ زکوٰۃ ادا کریں یا کچھ سونا بیچیں اور بیچ کے اس رقم کو بطور زکوۃ کسی کو آپ دیں یہ واجب ہے اگر اس میں تاخیر کریں گی تو یہ بخل کی علامت ہے اور زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب ہی اس لیے کی ہے کہ اس کا ایک بڑا سبب بخل کو دور کرنا ہے لہذا جب بخل دور ہی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مکمل طور پر استفادہ میں حاصل نہیں ہو رہا اور ہم مستحق عذاب ہو جائیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بہن کے پاس زیور ہیں کیش پیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے اور کیش پیسہ وغیرہ نہیں ہے اور اب وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہیں اور نہیں ہیں کہ میرے سیٹ وغیرہ خراب ہوں تو وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ میری طرف سے زکوات ادا کر دیں مثلا اس کل سونے کے اوپر دس ہزار روپئے زکوۃ بنیں بلفرض تو وہ شوہر سے ریکویسٹ کریں اگر شوہر ان کی طرف سے دس ہزار ادا کر دیتے ہیں تو زکوۃ ادا ہو جائے گی یا پھر وہ اگر شوہر کہتے ہیں میں تو نہیں دیتا ہوں ہاں میں تمہیں قرضہ دے دیتا ہوں تو یہ بھی صورت ایک ہو سکتی ہے کہ آپ قرضہ لے لیجئے اور اسے بطور زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا کریں پھر جب آپ کے پاس پیسہ آئے تو وہ شوہر کو دے دیں اس طرح آپ کا سیٹ بھی بچ جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ سونا چاندی کے جو سیٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے قیمت کا اعتبار نہیں ہے لہذا مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اگر ڈلی کی شکل میں سونا ہوتا اور ساڑھے سات تولہ سونا ہوتا مثال کے طور پر اس کی قیمت بال بنتی ہے پچہتر ہزار روپے فرض کر رہے ہیں میں جو قیمت صحیح معلوم نہیں ساڑھے سات تولہ سونا آپ کے پاس ہے ڈلی کی شکل میں تو اس کی قیمت بنی پچہتر ہزار روپے لیکن آپ کے پاس ایک سیٹ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور وہ سیٹ ہے فقط دو تولے کا لیکن اس کی قیمت پچہتر ہزار روپے ہے اب آپ نے کہا کہ ارے ساڑھے سات تولہ سونا کی قیمت پچہتر روپے اور اس سیٹ کی قیمت پچہتر روپے تو اس پر بھی زکوۃ بن گئی ایسا نہیں ہے اصل میں سونے میں بناوٹ کا بنائی کا موجودہ قیمت جو بازار میں اس کے ریٹ چل رہے ہیں اس سیٹ کے اس کا اعتبار ہے ہی نہیں وزن کا اعتبار ہے لہذا اگر آپ کے پاس بالفرض تین چار تولا کا سیٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چاندی یا کیش پیمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو اب وہ سیٹ چاہے لاکھوں روپے کا ہو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی تو معلوم یہ ہوا کہ سونا اور چاندی کے زیورات میں بھی وزن کا اعتبار ہے ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی کا سیٹ ہوگا تب اس پہ زکوٰۃ بنے گی اگر ایسا نہیں ہے تو زکوٰوٰۃ پھر نہیں ہوگی ہاں وہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ اگر بالفذ کم ہے دو تولہ کا سیٹ ہے تو پھر دیگر اگر آپ کے پاس مال ہے اس کے ساتھ مل کر زکوات بن جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر سونا اور چاندی کی ہی شکل میں ہے اور یا صرف سونا ہے صرف چاندی ہے تو ہم اس میں وہی مقدار نصاب دیکھیں گے وزن کا اعتبار کریں گے قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ سونا چاندی کی زکوٰۃ نکالنا چاہیں ایک تو ہے کہ سال شروع ہو گیا مثال کے طور پہ آپ کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا تھا سال شروع ہو گیا اب سال کا اینڈ آیا اب آپ زکوٰۃ پیسے کے ذریعے ادا کرنا چاہتی ہیں تو اس ساڑھے ساتھ تولہ سونے کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا اس وقت آپ بازار میں جا کے ریٹ معلوم کریں اور اس مقام کا اعتبار ہوگا جس مقام پر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہیں لہذا مثال کے طور پہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ ہی سوچیں ساڑھے سات تولہ سونے کا جو میرے پاس سیٹ ہے یہ آج سے ایک سال پہلے تھا مثلا ساٹھ ہزار روپے کا اب آپ نے قیمت معلوم کی تو ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہو گیا تو آپ کہ میں تو ساٹھ ہزار پہ زکوٰۃ نکالوں گی ڈیڑھ لاکھ پر نہیں یہ غلط ہے موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا دوسرا اسی مقام کا اعتبار ہے جہاں پر آپ زکوۃ نکال رہی ہیں لہذا بالفرض آپ یہاں سے چلی گئیں کسی اور کسی گاؤں وغیرہ میں مثال کے طور پر اور آپ کا یہ سونا چاندی کا سیٹ ہے شہر میں رکھا ہوا ہے شہر میں اسی ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت مل رہی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے لیکن گاؤں میں جا کر اس کی قیمت ہو گئی ایک لاکھ روپے تو آپ کو اس ڈیڑھ لاکھ پر نہیں بلکہ اس موجودہ جس مقام پہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی لہذا جس مقام پر آپ زکوٰۃ نکالنا چاہیں اس مقام پر ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت معلوم کریں اور پھر آپ زکوٰۃ نکال دیں تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ سونا چاندی کی زکوۃ ادا کرتے ہوئے موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا اور جس مقام پر آپ قیمت زکاة نکال رہی ہیں اس مقام کا اعتبار ہوگا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ خالصتا سونا اور خالصتا چاندی کا سیٹ نہیں بنایا جاتا بلکہ اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے اگر ملاوٹ نہ کی جائے تو یہ سیٹ صحیح بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اب یہ ملاوٹ والے سونے اور چاندی کا کیا معاملہ ہوگا کیا ہم اس میں ملاوٹ کو نکال کر وزن کا اعتبار کریں گے یا کل کا اعتبار کریں گے تو یاد رکھیں کہ اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر سونا اور چاندی میں کھوٹ ملا ہوا ہو تو ہم اس کھوٹ کی مقدار دیکھیں گے اگر تو سونا اور چاندی زیادہ ہیں کھوٹ کم ہے تو وہ کل سونا اور چاندی ہی کہلائے گا گویا کہ اب کھوٹ کا کھوٹ بھی سونے میں شامل ہے چاندی بھی سونے میں شامل ہے اور اس پورے وزن کا اعتبار کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی اور اگر بالفظ کھوٹ زیادہ ہے سونا چاندی کم ہے تو پھر اب یہ اس میں چند اصول ہوتے ہیں پہلا اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سونا اور چاندی کو علیحدہ کر لیں تو یہ دیکھیں گے کہ سونا اور چاندی علیحدہ ہو جانے کے بعد مقدار نصاب ہیں یا نہیں مثال کے طور پر کسی بہن کے پاس دس تولہ سونے کا ایک سیٹ ہے جس میں سے ڈھائی تولہ تقریباً جو ہے وہ کھوٹ ہے اب ڈھائی تولہ اگر آپ نکال دیں تو لازم سی بات ہے کہ اب بھی ان کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا خالصتاً باقی بچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ بن جائے گی اسی طرح ساڑھے بار باون چاندی تھی مثلاً اس میں کھوٹ نکالا کھوٹ وغیرہ ملا کر جب دیکھا تو وہ ساٹھ تولہ بن گئی مثال کے طور پر اور اس میں سے جب کھوٹ نکالتے ہیں تو باقی جو خالصتاً چاندی بنتی ہے وہ ساڑھے باون ہے تو چونکہ علیحدہ نکالنے کے بعد پوری نصاب کے برابر سونا چاندی موجود ہے لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ کھوٹ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی اس سونا اور چاندی پر زکوٰۃ بنے گی اور اگر کھوٹ غالب ہے اور اتنا ہے کہ اور ایسا صورت ہے کہ ہم سونا چاندی کو علیحدہ کریں تو مقدار نصاب نہیں بنتی ہے مثلا پانچ تولہ سونا نکلتا ہے ڈھائی تولہ کھوٹ ہے اسی بلکہ اس سے زیادہ آپ کریں کہ اس طرح کے کھوٹ غالب ہو تو اب اس میں صورت حال یہ ہوتی ہے کہ اب ایسا نہیں کہ اس پہ کل پہ معاف ہو جائے گی بلکہ جتنا سونا ہے مثال کے طور پہ دو تولہ سونا ہے اور اسی طرح مثلا بیس تولہ چاندی ہے تو اب ہم اس سونا اور چاندی کو لے کر بقیہ مال دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اور کوئی مال موجود ہے کہ نہیں مثلا کیش پیمنٹ وغیرہ اس کے ساتھ اس خالصتن سونے کی قیمت ملا کر پھر دیکھیں گے کہ زکوٰۃ بنتی کہ نہیں بنتی اگر بنتی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی کرنی پڑے گی ورنہ نہیں اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ کھوٹ غالب ہے ساڑھے سات سونے کا بظاہر سیٹ ہے لیکن دو تولہ سونا ہے اور ساڑھے پانچ تولہ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے اب لازم بات پر اس تو نہیں ہوگی لیکن اگر یہ ساڑھے سات تولہ سونے کا سیٹ بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے تو اب یہ ہو گیا مال تجارت اور اب مالے تجارت کے اعتبار سے اس پر زکوۃ بنے گی لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ گھر کے اندر سیٹ ہے کسی بہن کے پاس ہے وہ پہننا پہنتی ہیں بیچنے کے لیے نہیں ہے تو تو وہ حساب و کتاب ہوگا کھوڑ غالب ہے تو بقیہ سونے کو دیکھا جائے گا کہ مقدار نصاب کے برابر ہے یا نہیں اگر ہے تو زکوٰۃ ہے نہیں ہے تو دیگر مالوں کے ساتھ ملا کر زکوۃ بنائیں گے اگر دیگر مال بھی نہیں ہے تو زکوۃ معاف اور اگر تجارت کی نیت سے یہ سیٹ رکھا ہوا ہے تو پھر مال تجارت کی حیثیت سے اس کے اوپر زکوۃ ہم بنائیں گے اب ہم ذرا قرض کی طرف آتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرضے مختلف قسم کے ہوتے ہیں ایک قرض ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو قرضہ دیتے لیتے ہیں تو اس کے اندر جب بھی یہ قرضہ ہمارے پر ہوگا تو نصاب کی مقدار کو اس سے مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس اس کے بعد بھی مقدار نصاب بنتی ہے یا نہیں بنتی یا بلکہ آسان الفاظ میں یوں کہ یہ کہ ہم اس قرضے کو کل مال میں سے نکال کر دیکھیں گے اگر پھر بھی مقدار نصاب بن جائے تو زکوٰۃ لازم ہے ورنہ نہیں ہوتی اور اس میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مدت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا اگر آپس میں قرضہ لیا دیا ہے تو بس آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپے ہے پچاس ہزار قرضہ ہے تو آپ فوراً حساب کر کے دیکھیں پچاس ہزار نکال دیئے پچاس ہزار باقی بچے اس پر آپ کو زکوۃ ادا کرنی ہوگی دوسری صورت ہوتی ہے جو کاروبار وغیرہ کے اندر قرضے ہوتے ہیں ان میں مدتیں مقرر ہوتی ہیں کہ ہم ایک سال بعد چھ مہینے بعد تین مہینے بعد پیمنٹ دیں گے اس معاد کا اعتبار ہوتا ہے لہٰذا اگر ایسا کوئی قرضہ ہمارے اوپر ہے تو اس میں ہم یہی کریں گے کہ آپ نے مثال کے طور پر کوئی مال لیا ہوا ہے اور ابھی آپ نے پیمنٹ وغیرہ نہیں کی ہے تو اس یہ اگر اور مدت اس نے کافی عرصے بعد کی دی ہوئی ہے تو اب جو موجودہ مال ہے اس پر آپ کو زکوۃ نکالنی ہوگی ہاں اب دوسری صورت لے لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو مال بیچا ہے اور اس نے ابھی آپ کو پیمنٹ دینی ہے اس, نے اس کو ایک سال یا دو سال کی مہلت دی ہوئی ہے تو اب آپ پر جب تک وہ مال آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی زکوٰۃ سال بہ سال آپ پر بنتی رہے گی ادائیگی لازم نہیں ہوگی جب آپ مال آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اور ایک قرض کی صورت دین کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مثلا عورت کا مہر یہ مہر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک معجل ہوتا ہے آئین کے ساتھ ایک معجل ہوتا ہے حمزے کے ساتھ یہ بھی ایک شوہر پر قرض ہوتا ہے جو اس کو عورت کو ادا کرنا ہوتا ہے تو معجل کا معاملہ جو عین کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت جب مطالبہ کرنا چاہے کر سکتی ہے لہذا جب یہ کر سکتی ہے تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی وہ معاملہ ہونا چاہیے کہ مرد کے پاس اگر پیسہ ہے تو پہلے وہ عورت کے مہر کی رقم کو مائنس کرے اور پھر دیکھے کہ مقدار نصاب بنتی کہ نہیں بنتی لیکن شریعت نے مہر والے قرض کا اعتبار نہیں کیا لہذا مہر چاہے معجل ہو چاہے معجل ہو یہ زکوٰۃ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے زکوٰۃ ہر صورت میں ادا کرنی ہی ہوگی یہ چند مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے جو سونے چاندی سے متعلق ہیں اور مالے تجارت سے متعلق ہیں ایک اور دو مسئلے اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بسا اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے پیسے انویسٹ کیے ہیں کسی کاروبار میں پیسہ لگائے مثال کے طور پر اور ابھی ہمیں اس پہ پر کوئی پروفٹ وغیرہ حاصل نہیں ہو رہا تو کیا یہ جو ہم نے انویسٹ کیا ہے اس پیسے پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی تو یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چار قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے مال تجارت سونا چاندی روپیہ تو چونکہ جو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ پیسہ ہی ہے روپیہ ہے لہٰذا چاہے آپ کو پروفٹ ملے نہ ملے سال ب سال اس پر زکوات بنتی رہے گی ہاں اب اگر اس کا پروفٹ مل رہا ہے تو اصل مال پر بھی آپ کی زکات بنے گی اور یہ پروفٹ جو آپ کے ہاتھ میں آیا یہ اگر دیگر آپ کے پاس موجودہ مال کے ساتھ ملے گا تو پھر اس کے ساتھ مل کر اگر مقدار نصاب بنتی ہے اور سال گزر جاتا ہے تو زکوٰوات کی ادائیگی لازم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اسی طرح بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری ہے اور اس میں ہم کوئی پروڈکٹ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اور اس چیز کی تیاری کے لیے کچھ مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے مثال کے طور پر کوئی فیکٹری ہے جو سوئیاں تیار کرتی ہے اور وہ بازار میں بیچتی ہے اب ان سویوں کے کی تیاری کے لیے آٹا وغیرہ میدہ چینی وغیرہ یا جو اس میں آئٹمس ڈلتے ہیں وہ سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے تو کیا یہ مال تجارت کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ چونکہ یہ آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ اس سے آپ ایک پروڈکٹ تیار کریں گے اور وہ پروڈکٹ آپ بیچنے کی نیت سے اپنے پاس رکھیں گے تو حقیقتاً وہ پروڈکٹ مال تجارت ہے تو اس کے اوپر یعنی جو آٹا چینی وغیرہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوۃ نہیں بنے گی ہاں اس سے جب آپ کوئی شے تیار کر لیں گے اور اس شے کو آپ نے اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی کہ وہ مالی تجارت ہے یا آپ نے اس کو سیل کیا اور اس سے جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا وہ کیش ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی تو یہ زکوٰۃ کے وہ مسائل تھے جو ہمیں ذہن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہیں حتی امکان کوشش یہ کی گئی ہے کہ ضروری ضروری مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ آپ کا رہ گیا ہو بیان کرنے سے رہ گیا ہو یا کوئی نئی صورت آپ کے سامنے آئی ہو یا موجودہ مسائل کے ذریعے آپ اپنی پرابلم کو حل کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہوں تو آپ ہم سے ضرور رجوع کریں انشاءاللہ ہم آپ کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اب میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور مصارفِ زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بسا اوقات ہم کوتا کے مرتکب ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی اور وہ زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مصارف زکوۃ صحیح طرح معلوم نہیں ہوتے یعنی کہاں پر زکوٰۃ لگتی ہے کہاں پر نہیں لگتی ہے اس لا علمی کی بنا پر ہم بسا اوقات ایسے مقام پر زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں پر زکوات کا کوئی فائدہ نہیں حقیقتاً زکوۃ ادا نہیں ہوتی ہم بر و ذمہ نہیں ہوتے زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرض مکمل نہیں ہوتا اور اس طرح ہم قابل غرف رہ جاتے ہیں لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں انشاءاللہ چند مسائل آپ کی خدمت میں ارض کیے جائیں گے اس میں ایک مسئلہ تو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں ضمنً عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے اور نیت دو, دو وقت میں معتبر ہوگی ایک تو جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور دوسرا جب آپ کل مال میں سے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مال علیحدہ رکھ رہے ہیں اگر ان دو وقتوں میں آپ کی نیت ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی چونکہ نیت کے مسائل کثیر ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم زکوٰۃ کی نیت سے متعلق زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے مصارف سے متعلق مسائل آپ کی خدمت پہ عرض کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں اللہ حافظ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 آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ چند ضروری مسائل ارز کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ اگر وقت بچا تو مصارفِ زکوٰوٰوٰوۃ سے متعلق مزید مسائل عرض کیے جائیں گے مصارفِ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ سے مراد کے شریعت نے زکوٰۃ کو خرچ کرنے صرف کرنے کے لیے خاص مقامات متعین کی ہیں جن مقامات کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے انہیں ہی مصارفِ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم شریعت کے مقرر کردہ مقامات پر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تو بسہ اوقات ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ضائع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ادا تو ہوتی ہے لیکن ناقص طریقے سے ہوتی ہے اور شکر کو شبہات جنم لیتے ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ چند ضروری مسائل ذہن میں رکھیں اس کے بعد مصارف زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کو جانیں اور پھر ہم اپنی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کو صحیح مقام پر خرچ کرنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں سب سے پہلے شرعی فقیر کی تعریف ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ بارہا ایسا ہوگا کہ ہم فقیر کا لفظ استعمال کریں گے عموماً آج کل ہمارے ہاں فقیر کا لفظ ان لوگوں پر استعمال ہوتا ہے جو عموماً روڈوں پر مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں یا گلی محلوں میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں تو شرعاً یہ فقیر نہیں ہوتے ہیں بلکہ شرعی فقیر کی مخصوص تعریف ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے شرعی لحاظ سے فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود نہ ہو یا اس کو ہم اور تفصیل کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس نہ تو ساڑھے سات تولہ سونا ہو نہ ساڑھے باون تولا چاندی ہو نہ اتنا تجارت کا مال ہو جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتی ہو یعنی ساڑھے نو ہزار یا دس ہزار تک کا تجارت کا مال بھی نہ ہو نہ اس کے پاس نقد اتنا روپیہ ہو جو ساڑھے نو ہزار یا دس ہزار تک ہو نہ اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ جس سامان کی مالیت ساڑھے نو ہزار یا دس ہزار تک پہنچ جائے اور ضروریات زندگی کی آپ کو میں نے تعریف یا جس کو حاجت اصلیہ بھی کہتے ہیں اس کی تعریف آپ کو پچھلے پروگرامز میں عرض کی تھی کہ جن چیزوں کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی مشکل ہو جائے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے انہیں ضروریات زندگی کہتے ہیں یہ حاجات اصلیہ میں مستغرق اشیاء کہا جاتا ہے اس میں تمام مطلب کپڑے جوتے برتن گھر کا دیگر سامان بستر وغیرہ سواری اسکوٹر کار وغیرہ یا طالب علم کمپیوٹر یوز کرتا ہے اور واقعی وہ تعلیم کے لیے استعمال کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ فریج واشنگ مشین ایئر کنڈیشن یہ اسی میں آتے ہیں ہاں ٹی وی وغیرہ اس میں حاجات اصلیہ میں شامل نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہے اس کے بغیر گزارا کرنا آسان ہے دشوار نہیں ہے تو نہ اس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہو نہ ساڑھے باون تولہ چاندی نہ اتنا مال تجارت جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتی ہو نہ اتنا کیش روپیہ ہو نہ حاجات اسلیہ سے زیادہ ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان ہو جس کی مالیت ساڑھے نو ہزار یا دس ہزار تک پہنچ جاتی ہو اور بال اگر یہ چیزیں ان کے پاس ہیں تو پھر اتنا قرضہ نہ ہو کہ جس قرض کو ادا کرنے کے بعد یہ مقدار نصاب باقی نہ رہے مثال کے طور پر ایک آدمی اس کے پاس دو لاکھ روپے ہیں لیکن اس کے اوپر پانچ لاکھ روپے قرضہ ہے تو بظاہر یہ لکھپتی کہلائے گا کہ دو لاکھ روپے اس کے پاس ہیں لیکن اگر یہ پانچ لاکھ روپے قرض ادا کرتا ہے تو یہ دو لاکھ دینے کے باوجود تین لاکھ روپے اس کے اوپر رہیں گے تو یہ بھی شرعی فقیر کہلائے گا تو اب شرعی فقیر کی تعریف آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس شخص کے پاس یا تو نصاب کے برابر چیز ہی موجود نہ ہو رقم وغیرہ سونا چاندی وغیرہ موجود نہ ہو اور اگر ہو تو پھر اس پہ اگر اتنا قرضہ ہو کہ اس کو ادا کرنے کے بعد یہ چیزیں یہ نصاب باقی نہیں رہے گا تو پھر وہ شرح فقیر ہے یہ تھوڑا اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ بارہا یہ شرح فقیر کا مسئلہ درمیان میں آئے گا شرع فقیر کے بارے میں احکامات بیان ہوں گے تو اس وقت آپ کو اسی شخص کو انہی خصوصیات کے ساتھ اپنے ذہن میں ملحوظ رکھنا ہوگا اب زکات کی ادائیگی سے متعلق پہلا مسئلہ یاد رکھیں جو میں پہلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو انسان ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کو حاضر کرے اور سی کا کی نیت کی حاضری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دے رہے ہوں اور کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا ہے تو آپ بلا تعامل بغیر غور و تفکر کے فورن بتا سکیں کہ یہ زکوٰۃ ہے اگر آپ سوچنے میں لگ گئے کہ کیا ہے یہ زکوٰۃ ہے صدقہ ہے خیرات ہے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی نیت حاضر نہیں تھی کیونکہ نیت دل کے پختہ ارادے وہ کہتے ہیں تو اگر آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہے تو زبان سے اس ارادے کے اظہار میں بالکل تامل تفکر تجبذ شک و شبہ یا شش و پنج یا دیر نہیں ہونی چاہیے فوراً آپ بتائیں تو اس لیے نیت کا مطلب یہ ہوگا کہ زکوۃ ادا کرتے وقت نیت حاضر ہو یا پھر آپ نے کل مال میں سے زکوٰۃ والا مال علیحدہ کرتے وقت نیت کر لی ہو کہ یہ زکوٰۃ میں علیحدہ کر رہا ہوں جب کوئی مستحق نظر آئے گا تو میں ادا کر دوں گا تو یہ نیت بھی کافی ہے اور اس صورت میں جب کہ آپ نے مال کو علیحدہ کیا ادا کرتے وقت اگر نیت موجود نہ بھی ہو تو چونکہ علیحدہ کرتے وقت آپ نے نیت کر لی تھی تو یہ نیت کافی تھی آپ کا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی دوسری بات یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سال بھر تک خیرات کرتا رہا اور اس وقت زکوۃ کی اس نے نیت نہیں کی تھی نہ اس مال میں سے وہ خیرات کر رہا ہے جسے بانیت نیت زکوۃ علیحدہ کیا تھا تو اس شخص کی زکاۃ ادا نہیں ہوگی بعد میں چاہے نیت کر لے مثلا کوئی سال بھر تک خیرات کرتا رہا ویسی کسی غریب کو دے دیا کچھ کسی کو کھانا دے دیا کسی کو اور کچھ کا کام کروا دیا اور بعد میں یہ چاہتا ہے کہ اب میں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی نیت کر لوں اور وہ تمام صدقہ و خیرات زکوٰۃ میں شمار ہو جائے تو اب ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پر ایک مسئلہ اور اچھے طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی نیت سے کچھ مال علیحدہ کر کے رکھ لیا تو یہ علیحدہ کرنا نیت کے معاملے میں تو کام دے گا لیکن یہ شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں ابھی بری و ذمہ نہیں ہوا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر اس نے مال کچھ علیحدہ کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو ہم یہ کہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی نہیں بلکہ اس پہ زکوٰۃ کا مطالبہ باقی رہے گا اور اب یہ مال جو اس نے علیحدہ کیا تھا یہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گا بلکہ یہ اس کی اولاد یا کوئی بھی جو اس کے وارث وغیرہ ہیں ان کو بطور وراثت ملے گا تو گویا کہ صرف علیحدہ کرنے سے ادائیگی نہیں ہوتی ہے اور انسان اب بھی قابل گرفت رہے گا اگر علیحدہ کی اور ادا نہ کر سکا اور مر گیا تو اس کے بارے میں یہی حکم ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کو ادا کیے بغیر ہی مر گیا ہے لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی علیحدہ کر دے تو اپنے گھر والوں کو بتا بھی دے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ات مال میں سے زکوۃ کو ادا کر دینا تو اگر یہ وصیت کر کے چلا جائے تو پھر وراثہ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مال کے تین حصے کریں اور تیسرے حصے میں سے اس کی وصیت پوری کریں اب اگر تیسرے حصے میں سے زکوۃ مکمل طور پر ادا ہو گئی تو ٹھیک ہے اگر ادا نہیں ہوئی تو پھر اب وہ پہ واجب نہیں کہ بقیہ مال میں سے اس کے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کو ادا کریں ہاں یہ مستحب ضرور ہے افضل ہے کہ اگر چاہیں تو اپنے مال کو مزید صرف کر کے والد صاحب یا کوئی بھی جو ہیں ان کو زکوٰۃ کے معاملے سے بر و ذمہ کروا لیں لیکن بہرحال ان پر واجب نہیں ہوتا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بسا اوقات انسان براہ راست خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بلکہ کسی کو ادائیگی زکوٰۃ کا معاملہ سپرد کر دیتا ہے بھائی آپ میرا یہ مال لے جاؤ میں تقسیم کر دینا یا آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دینا تو جس کو ہم زکوٰۃ کا معاملہ سپرد کریں گے اس کو وکیل کہا جاتا ہے اس سے متعلقہ ضروری مسائل بھی ہمیں ذہن میں محفوظ رکھنے بہت ضروری ہیں ایک شخص نے وکیل کو زکوٰۃ دی اور زکوۃ دیتے وقت نیت کی کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اور وکیل سے کہا کہ یہ فلاں فقراء وغیرہ میں آپ تقسیم کر دیں یا کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ بہتر محسوس کریں میرے زکوٰۃ لگا دیں اب وہ وکیل لے کر گیا اور اس نے زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوۃ کی نیت نہیں کی تو یاد رکھیں کہ اگر اس نے نیت نہیں کی ہے اور دینے والے نے جس کو معقل کہا جاتا ہے وکیل بنانے والا اس نے زکوات کی نیت کی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بالفرض فرض اگر وکیل نے یہ جو موکل تھا اس نے بھی نیت نہیں کی تھی وکیل کو دے دی تھی کہ بھئی آپ یہ لے جائیں اور صدقہ کر دیں مثلا نفلی صدقہ کر دیں اور وکیل نے جا کر فقیر کو نفلی صدقے کی نیت سے دے بھی دی تو جب تک یہ مال فقیر کے ہاتھ میں ہے اگر یہ موکل نیت کر لے گا کہ میں اس کو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو وہ زکوٰۃ بن جائے گی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم براہ راست کسی فقیر کو دیں اور اسے بغیر زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کی نیت کے دے دیا تھا اور بعد میں ہم زکوٰوٰوٰوات کی نیت کر لیں تو جب تک وہ مال اس فقیر کے ہاتھ میں ہے تو یہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ ادا ہو جائے گی اگر یہ مال اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی یعنی اگر وہ پہلی خرچ کر چکا ہے تو پھر اب ہمارا نیت کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی غریب رشتے دار وغیرہ نے ہم سے امداد طلب کی ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں بعد میں خیال آتا ہے کہ ارے اگر زکوٰۃ کی نیت کر لیتے تو بہت اچھا تھا زکوات بھی ادا ہو جاتی تو اگر آپ کو غالب گمان بھی ہے یعنی یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تم نے خرچ کر لیا کہ نہیں کر لیا اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ ابھی پیسہ اس کے پاس ہوگا تو فوراً زکوات کی نیت کر لیں انشاءاللہ شاء ادا ہو جائے گی یا وہ پیسہ زکوات میں شمار ہو جائے گا یہ بھی یاد رکھیے کہ وکیل کو آپ نے پیسہ دیا کبھی میری زکوۃ ادا کر دینا اور زکوٰ کی نیت سے دیا اور وکیل نے آگے جا کے اس کو نفل صدقے کی نیت سے دے دیا بلکہ کہہ کر دیا کہ یہ نفل صدقہ ہے تو اس وکیل کے اس فعل کا اعتبار نہیں ہوگا اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وکیل کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس مال کو اپنے بیوی بچوں کو دے دے اپنے کسی رشتے دار کو دے دے کیا اس کی اجازت ہے یہ مثلاً ماں باپ کو بھائی بہنوں کو بیوی بچوں کو دے دے تو یاد رکھیں کہ اس کی اجازت ہوتی ہے بشرط یہ کہ اس کے ماں باپ بہن بھائی یا بیوی بچے شرع فقیر ہوں اور اس کے بچوں کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے اگر بالغ ہیں اور شرع فقیر ہیں تو یہ ان کو دے سکتا ہے بیوی کو دے سکتا ہے بچوں کو دے سکتا ہے اگر اس کے بچے نابالغ ہیں تو نابالغ کا حکم وہی ہوتا ہے جو باپ کا ہے تو اب اگر یہ وکیل خود غریب ہے شرع فقیر ہے تو اس کے نابالغ بچے بھی شرع فقیر کہلائیں گے انہیں دے سکتا ہے اور اگر یہ خود شرع فقیر نہیں ہے تو اپنے نابالغ بچوں کو نہیں دے سکتا بالغ بچوں کا حکم باپ سے علیحدہ ہوتا ہے باپ اگر شری فقیر نہیں لیکن بالغ بیٹا شرع فقیر ہے تو وہ زکوۃ لے سکتا ہے اور اگر باپ مثلا شرع فقیر ہے اور بیٹا شرع فقیر نہیں تو یہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کسی کی زکوۃ اپنی تو دے نہیں سکتا وہ ماں مسئلہ بیان کریں گے لہذا یہ ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اگر وکیل اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہتا ہے اور وہ سب کے سب بالغ ہیں تو پھر ان سب کا شرع فقیر ہونا ضروری ہے اور اگر وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے اور وہ بچے نابالغ ہیں تو پھر اس خود وکیل کا شرح فقیر ہونا ضروری ہوتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اگر مثلا میں نے کسی کو کہا بھئی یہ زکوٰوٰۃ آپ جہاں پہ بہتر سمجھیں دے دیجیے گا تو کیا وہ وکیل خود اس زکوٰۃ کو رکھ سکتا ہے یا نہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موکل کے اجازت دینے پر موقوف ہے کہ اس نے کس نوعیت کی اجازت دی ہے اگر تو اس نے اس موکل نے یعنی زکوات دینے والے نے اس شخص کو کہا تھا بھئی میرے زکوۃ لے جاؤ اور فلا مدرسے میں دے دو فلاں فقرا میں تقسیم کر دینا فلاں مزار پہ جو فقیر بیٹھے ہیں ان کو سب تقسیم کر دینا اگر اس نے متعین کر دیا ہے تو اب یہ وکیل نہیں رکھ سکتا اگر رکھے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اگر دینے والے نے مکمل اجازت دی تھی کوئی خاص مقام خاص شخص متعین نہیں کیے تھے مثلا یوں کہا تھا یہ زکوٰۃ لے جاؤ جہاں تم بہتر محسوس کرو دے دینا تو اس وقت یہ لینے والا اگر واقعی شری فقیر ہے تو یہ خود بھی زکوۃ رکھ سکتا ہے کیونکہ مالک نے مکمل طور پر اس کو اختیار دیا تھا لہذا اگر وکیل یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ خود رکھ لوں تو پھر وہ مالک سے مکمل پہلے اختیار لے لے کہ آپ مجھے مکمل اختیار دیتے ہیں میں کسی بھی مقام پہ اس کو خرچ کر دوں کسی بھی صحیح مقام پہ اس کو صرف کر دوں تو اگر وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو مکمل اجازت دیتا ہوں تو اب یہ وکیل خود بھی زکوٰۃ رکھ سکتا ہے بشرطہ شر فقیر ہو اچھا اب دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نے دوسرے کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے زکوٰۃ ادا کر دی تو کیا یہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں مثال کے طور پہ زوجہ گھر میں ہیں زوجہ کو پتہ بھی نہیں اور شوہر نے زوجہ کی طرف سے باہر زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کسی فقیر کو دے دی تو کیا یہ زوجہ کی طرف سے ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی تو ایک اصول تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص بالغ ہے تو اس بالغ کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا اس کی طرف سے مال وغیرہ اگر صدقہ کرے گا فرض صدقہ ضروری فرض ہو یا واجب ہو تو وہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ بالغ سے اجازت نہ لے لی ہو لہذا اس مسئلے کی روشنی میں تو اگر شوہر نے بیوی کی اجازت کے بغیر اور اس سے پوچھے بغیر زکوۃ ادا کی تو یہ بیوی بی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی بلکہ نفلی صدقہ ہو جائے گا ہاں دوسری صورت ایک یہ ہوتی ہے کہ بالغ کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے کی خرچ کیا لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے والا اس کی اجازت پہلے ہی وصول کر چکا ہے یا اس کے تمام کاموں کا خود ہی کفیل ہے مثال کے طور پر جیسے ایک بالغ بیٹا ہے باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس نے اپنے گھر پہ کہا ہوا ہے کہ میری قربانی بھی یہاں پہ تم لوگ کر دیا کرو ماہانہ اور سالانہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی تم لوگ ادا کرتے رہا کرو تو اب چونکہ اس کے گھر والے اس کے کفیل ہو گئے ہیں اس کا کام اس کا معاملہ ان کے ہی سپرد ہے وہ بیٹے نے پہلے ہی اجازت دی ہوئی ہے تو اب ہر کام میں اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہوگا گویا کہ ایک مرتبہ اپنا تمام معاملہ ان کے سپرد کر دینا اس بات پر دلیل بن گیا کہ اب ہر قسم کے فرض اور واجب صدقے کا اختیار اس نے انہیں دے دیا ہے اجازت دے دی ہے لہٰذا اب ان کی طرف سے اس بالغ کی طرف سے بغیر اس کی موجودہ اجازت کے آپ خرچہ کر سکتے ہیں اور اس کی طرف سے زکوۃ وغیرہ ادا ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں دلالتن تن اجازت دینا ایک صراحتن ہوتا ہے زبان سے کہہ دینا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں یا ہم اس سے کہیں آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں یہ صراحتن ہوتی ہے اور دلالتن کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے سراہطن نہیں کہا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کی طرف سے اجازت ہے اس کو دلالتن کہتے ہیں تو اجازت دو طرح کی ہوتی ہے اور دونوں کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے یعنی بالغ کی طرف سے اس کی غیر موجودگی میں زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے بشرتے کہ اس نے اجازت دی ہو سراہتاً یا دلالتن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا یا آپ کسی کی زکوٰۃ کے وکیل بن رہے ہیں اور آپ نے اس کا پیسہ رکھ کر اپنا پیسہ زکوات میں دے دیا تو یہ زکوۃ ادا ہو جائے گی اور یہ صورت جائز ہے مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھئی یہ میری زکوۃ ادا کر دیں آپ نے دیکھا ہزار ہزار کے بڑے قرارے نوٹ تھے آپ نے کہا میرے پاس ذرا ٹیڑے میڑے سے نوٹ ہیں پرانے ہیں چلو یہ میں رکھ لیتا ہوں اور یہ پرانے نوٹ زکوات میں دے دیتا ہوں تو یہ بالکل جائز ہے پہلے دور میں فقہ نے یہی لکھا کہ جو پیسہ زکوٰۃ کے لیے دیا گیا ہے اسی پیسے کی ادائیگی واجب ہے دوسرے کو ادا نہیں کر سکتے یعنی دوسرا پیسہ بدل نہیں سکتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں جو سکے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے سکّے استعمال ہوتے تھے اور ان کے استعمال کی وجہ سے بسا یہ گھس جائے کرتے تھے ان کے نقوش بسا اوقات مٹ جاتے تھے یہ گرتے تھے تو جھڑ جائے کرتے تھے اس لیے حکم یہ تھا کہ جو مالک نے پیسہ دیا ہے بے نہیں اسی پیسے کو آپ صدقہ کریں دوسرا نہیں بدل سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر مالیت میں مقدار میں وزن میں کوئی فرق ہو جائے لیکن آج کل چونکہ ہمارے ہاں نوٹ سسٹم ہے عموماً زکوٰۃ نوٹ کے ذریعے نکالی جاتی ہے اور نوٹ چاہے کتنی ہی شکلیں بدل لے چاہے وہ کرارا ہو چاہے پرانا ہو چاہے اس پہ ٹیپ وغیرہ لگی ہو اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا لہذا اب وہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہ شاید نوٹ بدلنے سے یا سکے وغیرہ بدلنے سے مالیت اور وزن میں فرق آ جائے لہذا اب یہ مسئلہ بالکل آسان ہو گیا ہے اور ہمارے لیے نوٹ بدل کر کسی کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی جائز ہے یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا یا آپ کسی کے وکیل بنے ہوئے ہیں تو اس وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور کو اس زکوٰۃ کا وکیل بنا دے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی جہاں آپ مناسب سمجھیں یہ پیسہ میرا زکات میں آپ خرچ کر دی جائے گا وہ گیا اس نے ایک اور تھرڈ پرسن کو کہا کہ بھائی یہ کسی کا پیسہ ہے آپ اس کو صحیح مقام پہ خرچ کر دی جائے گا تو اس طرح ایک وکیل کا کسی دوسرے کو وکیل بنانا بالکل جائز ہوتا ہے لیکن یہ زکوۃ کے مسئلے میں ہے نکاح کے مسئلے میں یہ جائز نہیں ہوتا جیسے کہ وہ بچی سے اجازت لے کر وکیل آتا ہے اور پھر آگے کسی کو وکیل بنا دے تو یہ جائز نہیں ہوگا ہاں زکاة کے باب میں یہ بالکل جائز ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی کو وکیل بنایا تو یہ وکیل اپنی جگہ کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے آخری مسئلہ اس سلسلے میں ایک مسید یاد رکھیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ اس پہ سال گزر گیا زکوٰۃ بن گئی اور پھر ایسا ہوا کہ اچانک کوئی ناگہانی آفت آئی اور کل کا کل مال ہلاک ہو گیا تو یاد رکھیے کہ اس کی زکوٰۃ معاف ہو جائے گی مثال کے طور پر سال گزرا زکوٰوٰوٰوات کی ادائیگی سے پہلے گھر میں آگ لگ گئی کل کا کل مال جل گیا اور بینک وغیرہ میں بھی کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے زکوۃ معاف ہے اسی طریقے سے کوئی ڈاکہ پڑ گیا چوری ہو گئی یا مال گم گیا کہیں مطلب اس کے دریا وغیرہ میں گر گیا ان تمام صورتوں میں زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ معاف ہو جائے گی لیکن اس وقت جب اس کا اپنا کوئی عمل اپنا اختیار اپنا قصد و ارادہ شامل نہ ہو اور اگر اس نے خود مال ہلاک کیا مثال کے طور پر سال گزرا اور اس نے کل کا کل, کل مال کسی کو تحفے میں دے دیا تو اب اس کے پاس سے مال جدا تو ہو گیا ہے لیکن اس کے اپنے عمل سے ہوا ہے اپنے اختیار سے ہوا ہے کسی ناگہانی آفت سے نہیں ہوا لہذا اب اس پر سکات معاف نہیں ہوگی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ بہت ہی غریب آدمی ہے اور اب وہ ہماری زکا وہ مطلب قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو کیا ہم زکوٰۃ کی نیت سے وہ قرض معاف کر سکتے ہیں یعنی ہم قرضہ معاف کر دیں اور وہ قرضہ ہماری زکوٰۃ میں شمار ہو جائے تو یاد رکھیں یہ آپ کو پہلے مسئلہ بتا دیا کہ زکوکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے اور نیت یا تو دیتے وقت حاضر ہونی چاہیے یا کل مال میں سے زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ کے مال کو علیحدہ کرتے ہوئے نیت حاضر ہونی چاہیے لہذا جس وقت آپ نے اس کو قرضہ دیا تھا اس وقت وہ کی نیت نہیں تھی اور نہ آپ نے اس پیسے میں سے یقیناً قرضہ دیا ہوگا کہ جس کو آپ نے بنیت زکوٰۃ علیحدہ کیا ہے لہذا اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے ویسے بھی اگر مثلا آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور اس کے پاس مال موجود تھا تب تو آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں اور یقینا اب تو وہ قرض لے کر تمام کو خرچ کر چکا ہے لہٰذا وہ پیسہ اس کے پاس نہیں اب آپ زکوٰۃ کی نیت کر بھی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے تو اس سے متعلقہ مزید مسائل انشاءاللہ شاء ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اب اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کرنے کے بان ہو آمین و دعوانا ان داوانہ الحمد للہ رب العالمین بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے پچھلے پروگرام میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے آخری مسئلہ یہ عرض کیا تھا کہ بالفرض اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اب وہ شخص قرض کی ادائیگی پر بالکل قدرت نہیں رکھتا تو کیا ہم اس کے پاس موجودہ قرضہ زکوٰ کی نیت سے معاف کر سکتے ہیں اور اس طرح ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں تو آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم نے اس کو ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی لہذا اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس جو قرضہ آپ نے دیا ہے اسے زکوۃ میں شمار کروا لیا جائے تو اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا وہ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کو مثلا آپ کی زکوۃ بنتی ہے جو آپ نے قرضہ دیا ہے مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپے ہے زکات بھی بلفز ایک لاکھ روپے بنتی ہے تو آپ اسے زکات کی نیت سے دیں کہ میں آپ کو زکات کر لے گا تو یہ زکات ادا ہو جائے گی اب وہ شخص آپ کو وہ پیسہ قرض کے طور پر جو آپ اس نے قرض لیا ہے اس کے طور پہ آپ کو واپس کر دے تو اس طریقے سے آپ کی زکات بھی ادا ہو گئی اور آپ کا قرضہ بھی واپس آ گیا تو یہ ایک ہیلہ ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ملک بدلتی ہے پیسہ کسی ایک کی ملک سے نکل کر کسی اور کی ملک میں چلا جاتا ہے تو پیسے کا حکم بدل جاتا ہے لہذا جب آپ نے اس کو دیا تھا تو یہ زکوٰۃ تھی جب اس کا اپنا پیسہ بن گیا تو اب یہ زکوۃ نہ رہی اب اگر وہ تحفتاً آپ کو واپس دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اب یہاں ایک شبہ اور پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہ پیسہ دیا اور وہ دینے سے ہی انکار کر دے اور بولے جی یہ تو میری زکات ہے ٹھیک ہے میں مل گئی اب میں واپس نہیں کرتا ہوں تو یہاں پر زبردستی کرنا بھی جائز ہے یعنی چونکہ آپ نے قرضہ دیا ہے اور سامنے والا اگر قرضہ ادا نہیں کر رہا حالانکہ ادائیگی پر قادر ہے تو شرائن اس سے پیسہ چھین کر بھی لیا جا سکتا ہے یا اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے سختی سے مراد کوئی مار پیٹ نہیں ہے لیکن آپ اس سے زبردستی و پیسہ لے سکتے ہیں تو بل اگر آپ نے دیا اور وہ شخص دینے سے انکار کرتا ہے تو آپ سختی سے بھی پیسہ واپس لے سکتے ہیں اب آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور قرض کا معاملہ بھی اپنے مقام پر رہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالفرض آپ نے کسی شخص کو قرضہ دیا ہے اور وہ دینے کا اقرار تو کرتا ہے لیکن ابھی کہتا ہے میرے پاس نہیں میں تھوڑا ادائیگی میں دیر کروں گا اور کوئی شرع فقیر آپ سے زکوٰۃ طلب کرتا ہے تو یہ صورت جائز ہے کہ آپ اس شرع فقیر سے کہیں کہ اس شخص سے تم وصول کر لینا جب تمہیں وصول ہو جائیں گے تو آپ وہ زکوۃ لے لیجئے یعنی آپ نے جو قرضہ دیا اس کو زکوۃ کے نیت سے اس شخص تک آپ پہنچوائیں لیکن خود ذمہ داری سے بڑے ذمہ ہو جائیں تو یہ شرائط بالکل جائز ہے اب اگر وہ فقیر جا کر اس سے وہ پیسہ لے گا تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سامنے والے کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے یعنی اسی مقام پہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں جب سامنے والا جس کو آپ زکوات دے رہے ہیں مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہو مالک بن سکتا ہو تب زکوٰۃ ادا ہوگی لہذا اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم ڈائریکٹ مسجد میں زکوۃ لگانا چاہیں کسی کے کفن دفن میں لگانا چاہیں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر کسی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا ہاں اگر ہم کسی شرع فقیر کو دیں اور وہ شرع فقیر کفن دفن میں استعمال کر لے یا مسجد میں لگا لے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کو پہلے مالک بنایا اور اس شخص نے زکوٰۃ کو وہاں پر لگایا لیکن براہ راست ایسے مقام پہ خرچ کرنا جہاں پر کوئی مالک بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس مقام پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی یہ ضرور ذہن میں رکھیں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جب آپ ادا کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ کہہ کر ہی دیں بلکہ دل میں نیت زکوٰۃ موجود ہونی چاہیے چاہے آپ زبان سے کوئی اور لفظ ادا کریں لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے رشتہ داروں کو زکوۃ دینا چاہتا ہے اور رشتہ دار سفید پوش ہیں ان کی عزت نفس زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے لفظ سے مجروح ہوتی ہے یعنی وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہمیں زکوات دی جائے اس وقت آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نیت زکوٰۃ کریں اور زبان سے کہیں میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں میں عیدی دیتا ہوں میں آپ کی مدد کرتا ہوں یا میں آپ کو قرض دیتا ہوں اور یہ نیت یہ کر لیں کہ میں یہ کبھی واپس نہیں لوں گا بلکہ دینے کے بعد کہیں چلے ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ قرضہ معاف کیا تو اس طرح اگر آپ کے دل میں نیت حاضر ہے اور آپ زبان سے اس زکوات کے پیسے کا یا زکوۃ کا نام بدل دیتے ہیں تو یہ شرعن بالکل جائز ہے خالصتا زکوۃ کے لفظ کے استعمال کے ساتھ ہی زکوات کی ادائیگی ضروری نہیں ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو یہ پہلے بھی تھوڑا سا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مالی کے نصاب ہے یعنی اس کا سال شروع ہو چکا ہے تو وہ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے ہاں اگر کسی کا سال شروع نہیں ہوا اور وہ مطلب یہ کہ زکوٰۃ کی نیت سے کچھ ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ نفل بن جائے گا لیکن یہاں پر ایک مزید مسئلہ یاد رکھیے کہ ایک شخص کا سال شروع ہو گیا تھا وہ درمیانے سال میں زکوۃ کی نیت سے پیسہ ادا کرتا رہا لیکن اس سے پہلے کہ سال مکمل ہوتا اس کا تمام مال ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں چونکہ سال تمام نہ ہو پایا تھا یعنی اس مال کی موجودگی کے ساتھ سال کا اختتام نہیں ہوا ہے لہٰذا اب جو کچھ پہلے دیا ہوگا وہ سب کا سب نفل بن جائے گا تو یہ ضروری ہے کہ جب درمیانے سال میں انسان زکوۃ ادا کرے تو سال کے اختتام پر بھی وہ مالک نصاب ہونا چاہیے اگر سال کے اختتام پر مالک نصاب نہیں رہا یا کل مال ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں جو کچھ درمیانے سال میں دیا تھا وہ زکوات میں شمار نہیں ہوگا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کا سال شروع نہیں ہوا اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہا تو اس کی زکوات ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ بھی زکوٰۃ شروع ہی نہیں ہوئی تھی اب مثلاً ایسے ہوا تھوڑا سا اس نے دیا اور پھر اس کا پاس مال آ گیا اور سال شروع ہو گیا تو بہرحال اگر اسی سال کے درمیان میں مال آنے کی وجہ سے سال شروع ہو جائے لیکن جو کچھ پہلے دیا چونکہ مالے کے نصاب ہونے سے پہلے دیا تھا لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو یہاں تک تو زکوۃ کی ادائیگی سے متعلقہ مسائل تھے اب میں آپ کی خدمت میں مصارفِ زکوٰۃ کرتا ہوں یعنی وہ مقامات جہاں پر خاص قرآن نے اور حدیث نے مال خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے یا مال خرچ کرنے کا مقام بتایا ہے سور توبہ میں آیت نمبر ساٹھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصدقات صدقات الفقرای والعاملین المساکین ولا قلوبهم علیہہ وفی الرقاب والغارمین وفی اللہ یہ آٹھ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاعت فرمائے جن میں سے پہلا ہے فقراء دوسرا مساکین تیسرے عاملین چوتھے تالیف قلوب کے لیے پھر اس کے بعد غارمین ہیں یا قرض خواہ ہیں پھر رقاب کی باری آتی ہے کہ جو غلام وغیرہ آزاد کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ راستے کے مسافر اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ آٹھ مصارفِ زکوٰۃ بیان کیے ہیں ان میں سے ایک جو مصرف زکوٰۃ ہے یعنی تالیف قلوب کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں کفار کو زکوٰۃ کے مال کا لالچ دے کر اسلام کے طرف مائل کیا جاتا تھا تاکہ اسلام کو تقویت ملے وہ لوگ اس ل... پیسے کے لالچ میں اسلام قبول کر لیا کرتے تھے اور پھر جب اسلام کی حقانیت اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے واضح ہو جاتی تھی تو وہ اس پر توبہ کر لیا کرتے تھے یعنی اس ارادے پر توبہ کرتے تھے اور خالصً مکمل مسلمان ہو جایا کرتے تھے پھر جب دور آگے بڑھا اور اسلام کو اللہ تبارہ کا و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تو صحابہ کرام کے اتفاق سے ایسے کفار کو زکوٰۃ دینا ممنوع کر دیا گیا تو سات مصارف زکوٰۃ اب بھی موجود ہیں ان میں سے پہلا فقیر پہلے ان تعریفات آپ جان لیں فقیر سے مراد وہی شریف فقیر ہے جس کی تعریف ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی نہ ہو ساڑھے سات تولہ سونا نہ ہو اتنا مالیت کا تجارت کا مال نہ ہو جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو سکتا ہو نہ اتنا کیش پیسہ ہو جس سے آپ ساڑھے باون تولا چاندی خرید سکتے ہو نہ ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہمارے پاس ہو اور اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر اتنا قرضہ اس شخص کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس قرضے کی ادائیگی کے بعد مقدار نصاب باقی نہ بچے یہ ہے شرع فقیر اس کو دینا بالکل جائز ہے دوسرا مسکین ہوتا ہے مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجات کے لیے سوال کرنے کا محتاج ہو تیسرے آمرین یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ جو خلیفہ وغیرہ ہوا کرتے تھے یہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک شخص مقرر کرتے تھے جس کو عامل زکوٰۃ کہا جاتا تھا تو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ خلیفہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے اس عامل کو تنخواہ دے دے تو یہ عاملین بیان ہوئے آج کل کے دور میں وہ سسٹم اب نہیں رہا ہے اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا جائز تھا لیکن چونکہ اب غلام نہیں رہے تو یہ مصرف بھی ہمارے لیے اب مطلب اس مقام پہ ہم زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قرض خواہ دار مثلا جس کے پاس قرض جس کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا تو اگر وہ واقعی شریف فقیر ہے بہت زیادہ اس کا قرضہ ہو گیا ہے تو اس کا قرضہ اتارنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے تو اس کے لیے وہی تملیغ شرط ہے مالک بنانا شرط ہے لہذا اس کو آپ مالک بنا دیں کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اس سے آپ اپنا قرضہ ادا کر لیں وہ زکوات قرضہ ادا کر لے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا وہ اصول کر لے بس تو آپ کی زکوۃ ادا ہو گئی اب وہ بطور قرض دینا چاہے تو دے سکتا ہے کیونکہ قرض ادا کرنے کی نیت سے کسی کا قرض ادا کرنے کی نیت سے زکوۃ دینا بالکل جائز ہوتا ہے اس کے علاوہ مسافر مسافر وہ شخص مثال کے طور پر وہ کسی دوسرے شہر میں گیا اور وہاں پر جا کے اس کا مال اپنا ہلاک ہو گیا جیب وغیرہ کٹ گئی اور اس کے پاس پیسہ نہ رہا اب یہ شخص اگرچہ اپنے شہر میں چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو لیکن اس مقام پر یہ فقیر ہے شرح فقیر بن چکا ہے لہذا بقدر ضرورت زکوٰۃ لے سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی افضل اور اولا یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی سے قرضہ لے کے گزارا کرے اور بعد میں وہ پیسہ دے دے اور بال اگر یہ زکوات کا پیسہ بل ہے جائز اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اس میں بڑی وسعت ہے آپ ہر مقام پہ اس مقام پہ خرچ کر سکتے ہیں جہاں پر ثواب کی امید ہو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سامنے والے کو مالک بنانا بھی پایا جائے لہذا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص حج پر جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ حج پر چلا جائے تو اگرچہ اس کے لیے سوال کرنا تو حرام ہے یعنی حج کرنے کے لیے کسی سے مانگنا جائز نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو حج کروانا چاہیں اور زکوٰۃ کے پیسے سے کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی طالب علم ہے چاہے وہ کمانے پر قادر کیوں نہ ہو لیکن وہ دینی تعلیم وغیرہ حاصل کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اسے زکوٰۃ کے پیسے ادا کر سکتے ہیں اسی طرح پہلے زمانے میں سامان جہاد میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا آج کے دور میں بھی اگر آپ نے مثلا کسی جگہ پر کوئی لائبریری وغیرہ بن رہی ہے اور اس میں دینی کتب وغیرہ ہوں گی لوگ استفادہ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کسی شرح فقیر کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس لائبریری میں آپ لگوا سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن وہی بات ہے کہ پہلے کسی کو مالک بنانا شرط ہے اسی وجہ سے یہ یاد رکھیے کہ جیسے مدارس وغیرہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بھی دینا بالکل جائز ہوتا ہے یا بسا اوقات ہاسپٹلز وغیرہ ہوتے ہیں بڑے اور ان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اور باقاعدہ مطلب وصول کرتے ہیں کہ بھئی اس ہاسپٹل کے لیے زکوۃ دے دیں اس ہاسپٹل کے لیے زکوٰۃ دے دیں تو وہاں پر آپ کو یہ کہنا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے دوسرا یہ کہ وہ مدرسے والے جو بھی محتویم صاحب ہیں منتظم ہیں یا ہاسپٹل چلانے والے ہیں وہ اس پیسے کو ڈائریکٹ ہاسپٹل میں یا مدرسے میں نہیں لگا سکتے جب تک کہ کسی شرع فقیر کو اس کا مالک نہ بنائے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ کسی پہلے کسی شرح فقیر کو دے دیں اور پھر وہ شرعی فقیر مدرسے میں دے دے محتم صاحب کو دے دے یا مطلب ہسپیٹل وغیرہ کے اندر وہ لگا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ڈائریکٹ اگر آپ نے بغیر کہے زکات دے دی اور وہ ہاسپٹل میں لگا دی ڈائریکٹ لگا دی گئی کسی کو مالک نہیں بنایا گیا تو بہرحال ہماری زکوت ادا نہیں ہوگی تو یہ چند مطلب چیزیں ہیں مصارف ہیں ان کو ہمیں خوب اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکات خود بیان فرمائے یہ کسی نبی کے حکم پر موقوف نہیں رکھے گئے یعنی اللہ تعالی نے خود بیان فرما دیے تو ان سات مقام پر ہم زکات دے سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کو دے سکتے ہیں یا کسی ایک کو دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ ساتوں ٹائپ ساتوں اقسام جو ہیں ان کو تلاش کریں اور سب کو تھوڑا تھوڑا دیں بلکہ ہم ایک ہی شخص کو یعنی وہ فقیر ہو یا مسکین ہو اسے اپنے کل زکوٰۃ دے سکتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے کہ جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے بارے میں چند مسائل ہمیں تھوڑا سے ذہن میں رکھنے ہوں گے اور یہ میں چند اصول کی شکل میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ وہ ہماری اصل میں سے نہ ہو اصل کا مطلب یہ کہ جس کی نسل میں سے ہم ہیں مثلا ماں باپ دادا دادی نانا نانی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کے علاوہ کو دیں گے دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی تیسرا یہ کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے چوتھا یہ کہ سید کوئی ہیں تو ان کو بھی نہیں دے سکتے یہ سمجھ لیں کہ جو ہاشمی ہوتے ہیں انہیں نہیں دے سکتے اور ہاشمی جو ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حارث بن عبد المطلب حضرت عقیل اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اولاد میں سے جو کوئی ہیں وہ سب کو سب ہاشمی کہلاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ بنی ہاشم کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے لہذا اگر ہمارے رشتہ داروں میں ماں باپ دادا دادی نانا نانی کے علاوہ بیوی کے علاوہ اپنی اولاد پوتا پوتی نواسا نواسی کے علاوہ کوئی ہے اور وہ شری فقیر ہے اور سید نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے مثال کے طور پہ بھائی بہن ہیں ممانی ہیں چچا ہیں پھپا ہیں تایا ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے یہ اصول اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بالفظ ہم کسی کو زکوۃ دے رہے ہیں اب ہمیں یہ معلوم نہیں کنفرم ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں معلوم کہ واقعی شرع فقیر ہے یا نہیں اس کے گھر میں کتنا مال ہے یہ مالی کے نصاب ہے یا نہیں ہے ظاہری حلیہ اس کے غریبوں والا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر یاد رکھیں کہ ہمیں تحقیق کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا یعنی اب ہم اس ہم, ہم پر لازم نہیں کہ اس شخص سے پوچھیں کہ تمہارے گھر میں کیا کیا ہے تم کس طرح گزارا کرتے ہو وغیرہ وغیرہ بلکہ یہاں پر تحری کا حکم ہے تحری مانا ہوتا ہے سوچ بیچار کرنا غور و تفکر کرنا تو ہم غور و تفکر کریں گے اور اپنے دل سے سوال کریں گے کہ کیا یہ واقعی شرح فقیر ہو سکتا ہے یا نہیں اگر دل اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ غریب لگتا ہے اور واقعی سے گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم اسے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اور اگر بالفت غالب گمان یہ ہے کہ یہ شرع فقیر نہیں ہے تو پھر اگر ہم نے زکوات دی اب چاہے وہ حقیقتا شرع فقیر ہو ہمارے زکوٰۃ کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں مثلاً ان کے گھر میں ٹی وی ہے اب ٹی وی حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے لہذا جس کے پاس ٹی وی ہوگا وہ حقیقت شریف فقیر بھی نہیں ہے اب ان کو اگر زکوٰۃ دینا چاہیں وہ غریب ہیں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اب ان کے پاس کیش وغیرہ کچھ بھی نہیں گھر میں لیکن ٹی وی موجود ہے تو حقیقتاً وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو سکتے زکوات دیں گے تو ادائیگی نہیں ہوگی لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ بیچارے غریب ہیں اور ہم ان کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیلہ اختیار کریں شرح ہیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کسی شرعی فقیر کو پیسہ دے دیں اور وہ شرعی فقیر اس رشتے دار تک پہنچا دے اس میں یقینی سی بات ہے کہ ہمیں پہلے اشارتاً کنایتن اس شرع فقیر کا ذہن بنانا ہوگا مثال کے طور پہ کوئی دوست لے لیں جس کے پاس مطلب جو شرع فقیر کی تعریف پہ پورا اترتا ہو اس کو وہ پیسہ دے دیں اور کہیں کہ بھائی یہ پیسہ میں آپ کو دیتا ہوں بطور زکوٰۃ آپ اسے قبول فرمائیں اور فلا ہمارا رشتے دار بیچارہ بڑا غریب ہے تو وہ سمجھ جائے اشارتاً کنایتن یا پہلے آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہم کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور برہ راست اس کو زکوۃ نہیں دے سکتے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شری فقیر کو پہلے دے دیا جائے وہ اس کا مالک بن جائے گا تو زکوات ادا ہو جائے گی پھر وہ شرع فقیر ان تک پہنچا دے دوست اگر ٹھیک ہے بھی مسئلہ سمجھ میں آ اب آپ کہیں گے میں آپ کو زکوات دیتا ہوں اور میرا فلاں رشتہ دار بڑا غریب ہے اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ زکوات کے طور پہ آپ پہلے وصول کریں پھر اس کو جا کر دے دیں بلکہ آپ نے اشارہ کر دیا تو اب اس طریقے سے ہیلا اختیار کرنا جائز ہوتا ہے اور اس کی دلیل اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ کھجور ایک صحابی نے پیش کی آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں یعنی کوئی کفارہ وغیرہ تھا یا زکوۃ بطور زکوۃ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے ان صحابی نے وہی صدقے کی کھجوریں ایک قریب غریب صحابی تھے ان کو دے دی انہوں نے وصول کر لیں وصول کرنے کے بعد وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ کھجور اٹھا لی تو کسی نے پوچھا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے شاید فرمایا کہ ان صحابی کے لیے صدقہ تھا اور میرے لیے تحفہ ہے یعنی جب یہ کھجوریں ایک شخص کی ملک سے نکل کر ان کے پاس پہنچی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی اور جب ان کے پاس سے میرے پاس آئی تو اب یہ زکوۃ نہیں تھی بلکہ یہ تحفہ تھا اور میرے لیے تحفہ بالکل جائز ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اس طرح کسی مدرسے میں دینا چاہیں کسی ادارے میں دینا چاہیں کسی ہاسپٹل وغیرہ میں دینا چاہیں تو پہلے اس طرح کا شرح ہیلا اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرح ہیلا اسی مقام پہ اختیار کریں گے جہاں پر بہت شدید ضرورت ہو ایسا نہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم ہیلا کر لیا کریں یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے اور آخری میں میں یہ کروں گا کہ بسا اوقات انسان زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور ادائیگی کے ساتھ اس میں اپنے کچھ نفے ملحوظ رکھتا ہے تو یہ ہم نے زکوٰۃ کی تعریف میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی تعریف ہی یہ ہے کہ مالے مخصوص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی شرح کے مخصوص فرد کو دینا اور اس طرح کے اپنے منافع اس سے بالکل علیحدہ کر لیں لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم زکوۃ ادا کریں تو اس سے کسی قسم کے نفع لینے کا ارادہ نہ ہو مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں ایک نوکر ہے بہت ہی غریب ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو زکوۃ کا پیسہ دیں اور یہ نیت کر لیں کہ یہ تنخواہ بھی ہو گئی اور زکوۃ بھی ہو گئی اس طریقے سے اگر کریں گے تو چونکہ ہم نے نفع اس میں سے لے لیا لہٰذا ہماری زکوات ادا نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی نے یوں کیا کہ زکوۃ ادا کی اور پھر اس سے واد میں وصول کر لی جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اگر کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ ادا ہو گئی اب اس شخص کا مال ہو گیا اب اگر وہ ہمیں دیتا ہے یا کسی کو دیتا ہے تو وہ تحفہ ہے تو ایسا اب نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو وہ زکوات کا مال دیں وہ وصول کر لے تو زکوۃ ادا ہو گئی پھر ہم اس سے واپس لے لیں تو اس طریقے سے ہم نے بہرحالی زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے اس صورت میں لیکن یہ غیر مناسب حرکت ہے اور اس طریقے سے جو شریعت کا مقصود تھا یعنی دل سے مال کی محبت اور بخل کو دور کرنا وہ دور نہ ہوا لہذا اس قسم کے ہیلے وغیرہ اختیار نہیں کرنے چاہیے اب اب تمام ان پوری تفصیل کو اپنے سامنے رکھ کر ہمیں اپنے پاس موجودہ مال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے تو ہر شخص چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو جو کچھ اس کے پاس مال ہے سونا ہے تو اس کو لکھ لیں چاندی کیش روپیہ ضروریات زندگی سے زیادہ سامان جو گھر میں آپ کی ملک ہے ان سب کو لکھ کر دیکھیں کہ کیا ان کی مالیات ساڑھے نو ہزار دس ہزار تک پہنچتی ہے کہ نہیں اگر پہنچ گئی تو سمجھ لیں آپ پہ زکات کا سال شروع ہو گیا آپ یہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں جب پورا ایک سال گزر جائے تو پھر اس کے بعد پھر آپ تمام اپنے سامان کی لسٹ بنائیے اور دیکھیے کہ کم از کم وہ سامان ساڑھے نو ہزار دس ہزار تک پہنچا یا نہیں اگر پہنچ گیا تو معلوم ہوا کہ شرط پوری ہو گئی سال کے شروع میں سال کے اینڈ میں نصاب مکمل ہے اب آپ جو بھی اس وقت مال موجود ہے اس کل مال کا ڈھائی پرسنٹ نکال دیں تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کے تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کے توفقہ فرمائے وہ آخراً الحمد للہ رب العالمین There you are.